بتانا چاہ رہا السلام علیکم السلام علیکم دیکھتے جی پہلے تو وہ جو ویڈیو ہے میرا خیال ہے کسی کی پرائیویسی میں جانا نہیں چاہیے مناسب نہیں ہے ایسی او چیزیں تو کہاں کہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں خیر یہاں پر پتا نہیں کیسے کیسے او دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں تو یہ بھی تو یہ ہیں نا ان کی آد اسلام تو انہوں نے اندر سے یہ سارے یہ ہیں ان کی گودوں میں کون بیٹھا ہے پال کے سارے یہ ان کی گودوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو یہ بنے ہوئے ہیں نا ان میں سے کئی تو اگر مجھے یہ وہ مجھے پتا ہے یہ سیلفی انڈر فور ایٹ نے لکھا تھا پہلے میں دیکھ رہا تھا اور دو تین نک بدل کر بیٹھے ہوئے تھے اس کے علاوہ کسی یعنی کہ بہادر جوان یا دوسرے ابن دور نے اس نے نہیں یہ الفاظ لکھے تھے میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی یہ کہتا ہے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی میرا موقف کلیئر ہے کہ اگر اہل بیل سے محبت کرنا شیعت ہے تو میں پھر شیعہ جو کر لو جو کر لو ٹھیک ہے اگر خلفۂ راشدین سے ام المومین یا اے اے پہلے چاروں خلفہ او حضرت میر ماویہ تک ان سے محبت کرنا سننیت ہے تو میں سب سے بڑا سننی ہوں. اب یہ اس طرح مجھ سے نہیں بچ سکیں گے یہ وہ چھ ہاتھ کڈے ہیں ٹھیک ہے کہ فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے ایک چھلانگ مارے ایک چھلانگ مارے ادھر کا رہنے والا ہے میرے گھر سے مشکل پانچ منٹ کا فاصلہ ہے جائیں میں پتہ دیتا ہوں بلکہ پتہ کیا دیتا ہوں میں جانتا بھی ہوں ان کے رشتے میرے علاقے کے ان کے رشتے دار ہیں پتا کر لیں کون کیا ہے بنٹی بابا روزانہ آتا ہے میری ساتھ والی گلی میں رہتا ہے بنٹی بابا راشد صاحب بنٹی بابا پتا ہے کدھر رہتا ہے جدھر میں نے نیا مکان لیا ہے اس کے ساتھ والی گلی میں رہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا جائیں پتا کر لیں کہ کیا ہوں کیا نہیں بھئی میں تو ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو اہل بیت کے ان سے محبت کرتے ہیں میں تو کوئی ہے نہیں ہوں. یہ اچھے ہاتھ کنڈے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں میں لاہوریا ہوں میں کچھ انیس سو میں نہیں آیا لاہور میں آباد ہوا آ میں جدی لاہوریا ہوں اور 1947 سے پہلے ہماری کونسلری کی سیٹیں رہی ہیں ادھر لاہور میں میرے بڑوں کے نام کے علاقے بول رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہ کس سے ان کا واسطہ پڑا ہے جناب تو ان کو پتا نہیں کہ یہ کون سی بلائی ان کے سامنے آ گئی ہے کیا آپ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ دونوں علی اور یہ دم رخص لکھ رہے ہو آپ کو کمپیوٹر میں سیاہی ڈالنی پڑتی ہے خرید کا ختم ہو جائے گی تو پیسے خرچ ہوں گے آپ کلر تبدیل نہیں کر سکتے یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے بندہ کم سے کم مو... تھوڑی سی تو گہرا گان دے نہ کوئی بندہ پڑھ بھی سکے ان کو ڈوڑ دے پتا نہیں کیا لکھ رہے ہیں بھائی مجھے تو اب اینک میں نے لگائی ہوئی ہے مگر کبھی کبھی میں لگاتا ہوں عام استعمال نہیں کرتا میں لگتا ہے اب استعمال کرنی پڑے گی وہ علی نے اور ہلکا کر چلو جی علی آپ کے نیچے پیچھے جو بھی ہے ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں مم. وہ مثال بنی ہوئی ہے کوئی آستانی کٹل ہے پوریاں پوریاں نہیں جانا پاو کٹ لے پوریا پوریاں چور چوری سے جائے ہیرا تیری سے کبھی نہیں جاتا سارا زمانہ سمجھاتا رہتا ہے مگر کبھی نہیں ہو سکتا یقین کریکٹ اکولا صاحب نے میری حمایت کر دی ہے جناب تو یہ بات ہے آپ لکھتے رہو عثمان صاحب میری خراب کر کی اچھا یہاں پر چھپے رستم بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیکس بھی پڑھتے رہتے ہیں ٹھیک <laughs> ہے صحیح بات لگے رہیں آپ میں تو زیادہ ٹیکس نہیں پڑھتا کبھی کوئی تھا نہیں تو آپ نہ پڑھیں آپ ان کو اگنور کر دیں آپ کو ٹیکس آئے گا ہی نہیں اگنور میں ڈال دے ان لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا پڑھنا مصیبت نہیں مجھے پڑی پڑھنا اب آ, ادھر جی آپ چلے گئے یہ چھوڑے ان کو کہنے دے جو اس لیے ان کو کہنے دے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے سچ وہ جو سر پر چڑھ کر بولے ٹھیک ہے تو باقی میرا تو یار بالکل جو وہ پال پر آنے والے جو اہل ہیں یقینا میرا رویہ ایسا نہیں ہے جیسے دوسرے فرقوں والے کرتے ہیں میرا رویہ بالکل پرفیکٹ فکہ ہنسی کے مطابق ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے اوپر میرے ساتھ بحث نہ کرے کوئی ٹھیک ہے باقی اپنی اپنی مرضی ہے بھائی کوئی کافر کہے کوئی نہ کہے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے کہتا رہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے hmm. بس سیدھی سی بات ہے آ جائیں ہاں یہ علی صاحب آپ کو اعتراض ہے کہ ڈی ایم کا ٹیکس نہیں پڑا جا رہا ان کا تو اچھا خاصا ٹیکسٹ ہے آپ کا ہی ٹیکسٹ بہت مشکل سے پڑا جاتا ہے اس کو میں وہ بلیک کرتا ہوں پیسٹ کرنے کے پھر پڑا جاتا ہے تو وہ کا تو اچھا خاصا بڑا ہے تو جی جی آپ کا بڑا عجیب و غریب کیا کریے تو علی ایک بات بتائیں آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تروبی روبی ہو ایک بات بتاؤ کہ وہ سیلفی کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے روم میں لنک پیسٹ نہیں ہوتے پال چوک نے بہن کر دیا آپ کے روم میں لنک پیسٹ کرنا تو صحیح بات <تصحاب> <تصحاب> <تصحاب> ہے آپ تو ادھر ہوتی ہو نا آپ ذرا بتاؤ تصدیق کرو میری بات کی ارے وہ سلفی کہہ رہا تھا کہ ان کے روم میں جو ہے لنک پیسٹ کرنا جو ہے وہ اس پہ پابندی لگ گئی ہے تو وہ میں اس سے کنفرم کر رہا ہوں علی سے یہ کیونکہ ادھر ہوتا ہے تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اب ابن راؤت لنک پیسٹ کرتا ہے نا ہنفیوں کے خلاف تو وہ انہوں نے جو ہے وہ سلفی کہہ رہا تھا کہ ہمیں نہیں نظر آ ٹیکسٹ یا اس روم میں نہیں ہو جاتا ہے یہ. یہ لگا دیتے ہیں پال والے لگا دیتے ہیں خادم صاحب کسی کے یعنی نک پہ بھی لگا دیتے ہیں یا پورے روم پہ بہن لگا دیتے ہیں کہ وہاں لنک نہیں پیسٹ ہوتا جی جی پہلے بھی کئی بار یہ لوگ لگا چکے ہیں اگر روم میں زیادہ لنک پیسٹ ہوتے ہیں یا تھوڑے پتنا والے ہوتے ہیں لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں تو وہ اب, اب میں یہ علی سے پوچھ رہا ہوں مگر اس کا ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ بلیک کرنا پڑے گا تو آپ جب تک آئیے میں اس کا ٹیکس پڑھتا ہوں جب تک تو کیا ان کے خود کے بھی اب لنک پیسٹ نہیں ہوں گے راشد صاحب راشد صاحب کیا ان کے خود کے بھی اب نہیں ہوں گے اچھا تو ان کو تو کام ہی سارے ویب سائٹوں چلتا ہے رضوان تمہیں یاد ہے پہلے کہتا تھا ہمارے بڑوں نے کتابیں لکھ لی پڑھ لیں وعلیکم السلام ہمارے بڑوں نے کتابیں لکھ لی ہیں آپ کہتے ہیں یہ لنک دیکھیں جا کر پڑھ لیں آپ کو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے او بھائی کو یہ حکیم مشکل کشاب بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو سارے مسئلہ حل کر رہا ہے یہ لنک دیکھ لیں یہ لنک تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جائیں جائیں جائیں یہ بنے ہوئے ہو تو سارے بھائی واقعی یہ لنک دیکھے جناب رضوان آپ دیکھیں آپ کا دوست اس میں یار اور خالد صاحب نے کہا بھائی کسی کی پرائیویسی میں نہیں جانا چاہیے یقینا نہیں جانا چاہیے جو بھی گیا ہے بڑا غلط کام کیا ہے لیکن کسی کو شاید غصہ وہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے امام اعظم تک بھی پہنچ جاتے ہیں تو اس لیے شاید کسی نے غصے میں آ کر یہ کام کیا ہوگا ورنہ ہو سکتا ہے ان کے دوستوں میں سے کسی نے کیا ہو جانا ہائی ٹیک ڈیجیٹل مولوی ہے قسم سے یار لو فارش آپ ایسے ایسے مولوی کے مقابلے میں کوئی مناظر ہے آپ کے پاس ہمارے پاس تو ہماری تو بھائی ہمارے ایسا مناظر نہیں یہ کام کر سکے یار کسی کے پاس ہے ایسا مناظر علی علی کو ڈوٹ دیں یار یہ جو بھی ہے روبی ہے جو بھی اس کو دوڑ دیں یار یہ آنکھوں پہ لگتا ہے یار اس کا ٹیکس آ کر خانہ اس کو ڈوٹ دیں یار فون چینج کریں اس کو ڈوٹ دیں باؤنس کریں اس کو وہ میں آتی ہے عجیب سا لگتا ہے یار ہاں اس کو بوس رہے ہیں اس کو ڈاٹ دے کے نیچے بٹھا دیں دماغ خراب کر دی اس میں آنکھوں میں کوئی سا لگتا ہے تو آجیے جناب مائک آپ کے لیے میں کرتا ہوں یار اس کو ڈاٹ دے نا آپ لوگ یا پھر میں ایڈمنٹ بن کے آ جاؤں خاطر صاحب کو آپ ڈوٹ دے نا حضرت دیکھیں آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اس سے ہماری باقی سارا ٹیکس ٹھیک آ رہا ہے کوئی سا لگتا ہے پہ نہیں علی نائن ون یہ علی آپ نے غلط آدمی کو دے دی نہیں علی ون کو دیا تو آ جی جناب اب ان کا تو سارا کام ہی جو ہے تو اس پہ چلتا ہے ویب سائٹوں پہ تو اب ان کے روم میں پیس نہیں ہوں گی بےچارے کی, کی سر لوگوں کو اپنی تبلیغ کر سکیں گے آج ہی السلام علیکم اچھا ویسے آپ بھی بڑے ہو جناب نیچر قسم کے میں نے پڑھ نہیں چھوڑ دیا نا میں نے ایک دو دفعہ پڑھنے کی کوشش کی ہے نہیں پڑھا گیا میں نے کہا جو لکھتے رہو میری بلا سی جناب میں اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا کرسی کو میں نے اور کوئی تین چار انچ پیچھے کا لیا کہ باقی کا بھی نہ پڑھا جائے تو آپ کو زیادہ شوق ہے پڑھنے کا جسوس کس چیز کا ہے چاند علی آپ جی تو نہیں نہیں بھائی آپ بالکل آپ بدلیں یہ بات درست ہے اگر روم والے تنگ ہو رہے ہیں تو آپ اپنا یقین کلر کو بدلیں ایک دفعہ پھر ان کا ڈور کھول دیتے ہیں شاید آپ کی بات ان کو سمجھ آ جائے یا روم میں اس نیچ نے بنایا ہوتا ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ سارا دن صبح شام یہی کبھی کسی جگہ جا کر کچھ لکھنا کبھی کچھ لکھنا کبھی کچھ لکھنا تو بھئی ہم بھی ایسے جو زیادہ ٹیکس ماسٹر بنے ہم ایسے نکو کو نظر میں رکھا ہوتا ہے اللہ فور شاہ صاحب اور جناب پیرو مرشد صاحب کیا حال چال ہے سرکار شاہ صاحب باپ ہو کیا ہال چال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے آپ جناب اپنی آواز ہی سنا دیا کرے کبھی کبھار جب آپ آتے ہو میں جانے والا ہوتا ہوں جناب آپ اپنی آواز سنا دیں لفور شاہ صاحب آپ کے پاس وہ ہے بک جو لکھی تھی اللہ کا بلا کرے مادر ملت فاطمہ جنا نے اس بک کا نام ہے میرا بھائی چالیس سال وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہی ہے اور اس خاندان کا فرق آپ کے پاس ہے محترم مادر ملت فاطمہ جنا قائد اعظم کی بہن نام ہی کافی ہے آپ کے پاس ہے اس کا نام ہے میرا بھائی اس بک کا نام ہے میرا بھائی مائی سویٹ بردر ہاں چلے وہ تو آپ انگلیش میں آپ, آپ کے پاس ہوگی شاید تو میرے پاس وہ اردو میں ہے پچھلے دنوں میں بڑی مجھے تلاش سی مگر میں نے قابو وہ کر لی تھی تو بالکل جناب اس میں جو لکھا ہوا ہے نا اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا جتنا مرضی آ جائے جتنے مرضی آ جائیں کیونکہ وہ بہن خاندانی فرد چالیس آ رہی اور اس خاندان کا حصہ اس کو جس مرضی کسوٹی کے اوپر پرکھ لیں جو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں وہ بالکل درست ہی سمجھی جائیں گی ان کی باتیں کہی ہوئی اس کو نہیں جتلایا جا سکتا تو میں نے پڑی تھی میرے پاس نہیں اچھا آپ نے پڑھی ہے میرے پاس ہے وہ میرے ہاتھے بہرحال میں وہ خرید تو نہیں سکا مگر میرے ہتھے چڑھ گئی ہے وہ اب دو مہینے سے میرے پاس ہے ٹھیک ہے تقریباً دو تین مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں دیکھو میں کب واپس دیتا ہوں تو یہ بات ہے بھائی اور جو یہ دعوے کرتے ہیں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ بھائی دیوب کی طرف سے بھی غیر مقلطوں کی طرف سے بھی دونوں کی طرف سے یہ دعوی آیا ہے کہ یہ اس نے قاعد اعظم نے رجوع کر لیا تھا یہ بالکل غلط دعویٰ ہے قائد اعظم ساری عمر شیعہ رہا ہے ٹھیک ہے بالکل ساری عمر شیعہ رہا ہے کسی جگہ پر اس نے رجوع نہیں کیا کسی بھی بندے سے ٹھیک ہے نہیں میں دیکھیں نا قائد اعظم ایسی شخصیت ہے جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں اور جو پسند والی شخصیتیں ہیں بندہ اس کی تلاش میں تو رہتا ہے نا دیکھے نا جیسے بٹو صاحب قائد اعظم تو وہ بالکل سو فیصد شیعہ خاندان اب اب شیعہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی جا کر زلجھنا نکال لے یا ماتم کرے بھائی شیعہ بھی اپنی اپنی ہوتی ہے طریقہ کار اور اپنا لڑکوں کا بھی اپنا اب آپ نے دیکھا شیعہ گھروں میں بھی کئی ایسے ہیں کئی ان کے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں معتم کاٹتے کئی کاٹتے ہیں ٹھیک وہ کھوجا شیعہ تھے اسماعیلی کھوجا شیا تھے بالکل کلیئر اور نماز جنازہ ان کی پورے پاکستان کے علما اکرام نے پڑھائی جناب کسی جگہ مجھے آج تک ثبوت نہیں ملا تلاش کے باوجود کہ ذرا بھی وہ ہٹے ہوں اپنے اس کے اوپر اور تمام انڈیا کے مسلمان ان کی قیادت میں متحد ہوئے تھے اسی لیے میں کہتا ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہاں پر جو تماشے لگے ہوتے ہیں نا تو بس چھوڑے اس بات کو ذرا سا میں نے سولت کا نام کیا لے لیا سارے ہرفیوں کو سب پلتر مصیبت ہی پڑ گئی تو بھائی وہ میں نے اپنا انفرادی نام لیا تھا صرف میری ذات تک محدود تھا بات ختم ہوگی اکسپٹ نہیں کیا نہ پریرویوں نے نہ دیوبندیوں نے بات ختم ہوگی آپ جانو آپ کا کام جانے سیدھی سی بات ہے راشی صاحب نہیں نہ اکسپٹ کیا میں نے کون سی زد کی ہے میں تو خاموش ہو گیا اس کے بعد تو یہ بات ہے بھائی نہیں کچھ ایک دو باتیں کہی تھی شاہ صاحب نے میں نے اختلاف کیا تھا شاید میری کم علمی کی وجہ سے آج سے کافی مہینے پہلے پھر جا کر میں نے تفتیش کی تو ان کی باتیں سچ نکلی تھی تو اب مزید میں تفتیش کر رہا ہوں دیکھیں نا آج چھپا صاحب ایک روم میں بات کر رہے تھے قاعدے آدمی یہ کہا میں نے کہا بتاؤ کدھر کہا تم مجھے جلسے یا میٹنگ کا نام بتا دو میں نوٹ کر لوں گا کبھی میں اس کی چلیں کہ موقع ہوا تلاش کر لوں گا مگر نہیں وہ صفحہ بات کر رہا تھا کہ وہ قائد اعظم علامہ اقبال کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے جبکہ ایسی بات نہیں تھی علامہ اقبال قائد اعظم کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے تو یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بھئی فرقی پل کی آپ دہائیں بائیں بھی معلومات ملنی چاہیے ایڈمنٹ سارے سو رہے ہیں رضا صاحب آپ لے تو مائک سبھال لو نا باقی سنی تحریر صاحب بھی آج کافی بولے ہیں موجود صاحب دو خیر یہ تو فخ ہی نہیں ہے نا پٹان آدمی ہے ٹھیک ہے نا اب آپ باری ہے ٹھیک ہے وہ رضا صاحب وہ ایک دن آپ نے بات کی تھی حضرت ابو حرارا کے نام کی وہ تو پلیز ذرا مجھے تصدیق کر دیجیے گا تو میں نے سمودی صاحب سے بھی بات کی تھی میں کوئی دوسرا نام لے رہا تھا آپ نے کہا یہ نہیں آپ نے عبد الرحمان کہہ دیا تھا شاید نہ تو یہ ذرا برائے مہربانی ذرا آپ کے پاس تو کافی کتابوں کا ذخیرہ ہے دیکھ لیا ویسے آپ ذرا ایک دفعہ نظر مار لیں نظر مار کر آپ بتا دیں گے بالکل آپ کی بات قابل قبول ہے پھر بھی بندہ دیکھ لیتا ہے دیکھ لیں نا اب میرے پاس جو دیکھے جو اسلامی تاریخ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا کل حوالہ دے دوں گا اچھا یہ ابھی بات پھر رہی نا بیچ میں دیکھیں نا جو اسلامی تاریخ کی کتابیں ہیں نا اس میں یہ نام لکھا ہوا تھا تو اس سے اگر آپ میری درستگی کر دیں گے تو یا پھر یہ ہے کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہو اب جہاں, جہاں سے میں نے دیکھا ہے وہ کسی عام بندوں کی تو کتاب وہ لکھی نہیں ہوئی تھی نہ اس وقت کا پریشان ہو اس وقت روم بھرا ہوا تھا میں خموش ہو گیا تھا میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے میں نے پھر کھول کر دیکھا تو آپ پلیز دیکھ لیجیے اور اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ جو پھر جس مصنف نے وہ کتاب لکھی ہوئی ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے نا اگر میرے پاس ہے تو تو چلے آپ کل بتا دیجیے گا یا اگر آپ کو پتا ہے آپ بتا دیں السلام علیکم آواز تو ٹھیک روم کے اندر جزاک اللہ میں بس جانے والا میں کچھ سننے سے کہا بھی ابھی آپ نے کس کتاب کا ذکر کیا اس سے پہلے میں کچھ گفتگو آپ کی سن رہا تھا تو اصل میں بات یہ ہے ہاجم رسول بھائی اہل تشہیروں کے حوالے سے بریلویوں والی یہ بات نہیں ہے کیونکہ اور بھی بھائی موجود ہیں اصل میں تو میں عرض کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بریلویوں والی بات ہے بلکہ جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیں گے یہ فقہ کے اندر بھی فقہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں سدائے رضا بھائی ہیں آپ روم کے اندر تو یہ تو فقہ کے اندر بھی فتح شامی وغیرہ ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جو لوگ صحابہ اکرام کو برا برا کہیں گے تو ان کے ساتھ تعلق رکھنا رشتہ رکھنا اور یہ ساری باتیں وہ ایک الگ ایک مسئلہ ایک, ایک الگ موضوع ہے تو یہ بروی کوئی نہیں ہے اس سے پہلے بھی فقہ کی کتابوں میں یہ باتیں ساری موجود ہیں اور الحمدللہ ہم اسی کی روس سے الحمدللہ اور ان کے مطابق چلتے ہیں جہاں تک قائد اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں تو یقیناً آپ کی زیادہ اس کے حوالے سے ریسرچ ہوگی آ... قائد اعظم اچھا دیکھیے جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیں گے تو انہیں تو ہمارے اور مانیں گے کسی نے بھی دو مسلمان نہیں کہا یہ ٹھیک نہیں کہا تو اس میں ایک الم مسئلہ ہے اس میں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ چلنا نہیں پڑھنا نہیں چاہتا کیا کہ آپ نے بھی یقیناً جانا ہوگا میں خیال سے کام کافی لگ جائے گا اور ظاہر ہے ہمارا موضوع بھی نہیں ہے اور دوسرا جہاں تو مسئلہ ہے قائد اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں یقیناً آپ کی زیادہ ریسرچ ہوگی لیکن اس میں یہ ہے کہ اب اس کے حوال سے کنفرم تو مجھے پتہ نہیں اس میں کیا بات ہے میں نے تو یہ میں نے بھی سنا ہے ان کے حوالے سے تو آپ سن رہے ہیں کہ ان کی بہن نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی تو آج میں اس کے حوالے سے بھی 150% تو کوئی کنفرم شدہ کنفرم نہیں ہو سکتی یہ بات اگر ہو بھی تو کیوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کا بیٹا اس کے کچھ انٹرویوز آئے ہیں عجیب و غریب قسم کے جس کے اندر اس نے کہا کہ وہ کل زیادہ قادیانیوں کے قریب تھے اور قادیانی احباب ان ویڈیوز وغیرہ کو استعمال بھی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ان کو خود دیکھیں گے اور ان کا اتنا بیٹھنا تو علماء کے ساتھ جو سعید سے تھے ان کے ہی ساتھ ان کا اتنا بیٹھنا تھا اور بڑے بڑے علماء اور اولیا اس کے اندر شامل ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا اگر آخری بات یہ ہے خادم رسول بھائی یہ میں بڑے پیار سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرض کریں اگر کوئی بندہ اسماعیلی بھی ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا مولوی ہو پاکستان کے اندر ہو یا کوئی بھی ہو لیڈر ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ بندہ اسماعیلی ہے تو اسماعیلی ٹھیک ہے اس میں یہ بات کہیں نظر ان نہیں آتی اسماعیلی جو گمراہیں اور شیوں سے بھی بر کرا گئے لیکن جیسے آپ نے خود کہا کہ اس کے اندر بھی یعنی وہ شکلیں دائر بعض بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے اور بعض تو یعنی صرف تھوڑا سا یعنی سنیوں میں بھی ہیں بعض ایسے ہمارے جو سنی بھائی ہیں یعنی وہ صرف مسلق کے حوالے سے چلتے ہیں جو کچھ انہیں معلوم ہے اور اسی کے مطابق چلتے ہیں تو اس میں مسئلہ مجھے یاد ایک دفعہ کچھ لوگوں نے اٹھایا تھا علامہ اقبال علیہ الحماء کے حوالے سے کہ نے داری نہیں رکھی اور, اور وہ تو اس کے اندر ہمارے علماء نے یہی بتایا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اب وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کو اس سے کیا ملے گا بار بار چھیلنے سے اس مسئلے کو اس بحث کو چھیلنے سے آپ کو کیا ملے گا اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں گاڑی تو سنت اور بلکہ واجب ہے اور اس کے اوپر سے سب کہتے ہیں تو اگر انہوں نے واجب کا ترک کیا تو یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور واجی قطر کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو وہی ان کے اوپر بھی حکم ہوگا جو ہر کسی کے اوپر ہوگا کیونکہ یہ جو نبی کریم علیہ صلاحت وسلام کی شریعت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ہے تو اس کے اوپر کنسیشن تو کسی کو بھی نہیں ملتی اور اس کے ہی مطابق سب کو چلنا ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے دین کے اندر آئیں تو میں نے بولی باقی ریسرچ وغیرہ یہ اور وہ یہ ماشاء اللہ اس کا مطالعہ ہے آپ فرما لوگوں کچھ اور لوگ ان کا اپنے اپنے سب کے مطالعے ہیں تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی تو آئے آپ مائک کے اوپر السلام علیکم جی دیکھیں جی یقین کریں مجھے نہیں پتا میں اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنا میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں اور جتنا مجھے علم ہے کشیوں میں کتنے فرقے ہیں اسماعیلی کون ہے کھوجے کون ہے افنا کون ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بندے کی جو لائن ہو تو اس لائن کا بندے کو زیادہ پتا ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا تو یقیناً آپ کو, شای... آپ کو زیادہ پتا ہوگا آپ مذہبی کام کرتے ہو میری تو مذہبی لائن بھی نہیں دوسرا ظاہر ہے کہ میں سنی ہوں یا گھر سے تربیت حاصل ہوئی ہو تو یہ بات ہے بات میں نے یہ نہیں کی دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کی بات ہے تو بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آپ نے کیسے گمان کر لیا ہے کہ ایک ہمارے صاحب نے کوئی صحابہ کو ایسا کوئی عرفات بول دے یہ تو آپ کے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے دیکھیں نا کیوں آپ وہ تھے کو سب سے پہلی تو یہ بات ہے نا دیکھیں ہمارے جو خلفا راجدین سے یا پہلے خلفا تھے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان ہمارے ایک سے بڑا حضرت علی کرم وہ جو ہو وہ کون تھے دیکھیں نا یار کمال ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا اور ان سے تربیت حاصل کی کون کون سی مصیبتیں ان کے اوپر نہیں آئیں وہ تو ایک کہانی بہت لمبی ہے ٹھیک ہے یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مسلمان بھائی ہمارے وہ سر کے تاج ہیں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں حضرت ماویہ بھی آج کے رسول تھے سیاسی وہ بعد کی بات ہے پتہ ہے مجھے ٹھیک ہے وہ بھی آج کے رسول تھے ٹھیک ہے تو بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے یقینا ہمارا کی وہی ہے اب بات وہی ہے کہ بھئی ان میں سے کون سے ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں جب لفظ شیعہ کا اطلاق ہوگا وہ سب کے اوپر ہو جائے گا مسئلہ مسئلہ یہ ہے تو بھی خیر میں اس کے متعلق سمجھنا بھی نہیں چاہتا یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ یہ ٹھیک ہے جو جدھر لگا ہوا ہے باقی لفظ ال شاہ صاحب آپ کو بتا دیں گے علامہ اقبال کی آپ نے بات کی ہے اس کے بیٹے جاوید اقبال جس کا نام ہے اس, اس نے ایک کتاب لکھی ہے میرا گرے بان چا اپنا گرے چا بڑی موٹی کتاب ہے ساری آپ اس نے سہانیا عمری اپنی لکھی ہے پیدا ہونے سے لے کر اور بچپن میں جب اپنے علامہ اقبال کا اپنا خاندانی پس منظر بھائی بہن ہر چیز اس نے اس میں اس نے لکھ دی ہے اور اپنی حرام زدگیاں بھی اس نے لکھ دی وہ شرابی کوابی سا تلنگا سا تھا وہ جج بنا رہا وہ کچھ بھی نہیں تھا کئی دفعہ تو وہ پھیل ہوا جماعتوں میں ٹھیک ہے ہاں بھئی میں نہیں گئے رہا اس نے اپنی کتاب میں کہا ہوا ہے میں نے وہ دو تین دفعہ پڑھی ہے دو تین دفعہ پڑھی ہے جناب اس میں کوئی جو ایک بندہ دیکھے نا مشرف نے جو کتاب لہی اس کو آپ کس طرح رد کرو گے یا جس نے بھی لکھی اپنی سوانے عمری وہ لکھتے اس کی کوئی ویلیو نہیں سنی تحریف صاحب اس شخص کی ٹھیک ہے میں نے بتا دیا نا کہ وہ آپ کتاب آپ گرے بان چاک میں نے نام بتا دیا آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ, یہ تھا اس کا بیٹا جس کے لئے علامہ اقبال نے نظمیں بھی لکھ دی جوید نامہ اور جوید کے نام خطوط اور اس طرح کی باتیں اس کا ایک اور بیٹا تھا وہ مفاد پا گیا ہوا ہے اللہ آپ کا بلا کرے انیس سو میں انگلینڈ میں وہ جج کے وکیل تھا علامہ اقبال کی آپ اپنی پہلی بیوی اس کے بھی خطوطوں کے اوپر مرنے سے پہلے خطوط اور کچھ اس نے بھی لکھ کے مرا ہے وہ بھی میں نے سارا پڑھا ہے ٹھیک ہے اکثر و بیشتر میں علامہ اقبال کے شعر پڑھتا رہتا ہوں نا وہ جو قادیانیوں والی جو بات ہے نا علامہ اقبال کا ایک بھائی اس کا نام عطا تھا وہ قادیانی بن گیا تھا یہ چلے کل آپ والمت سلام اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں جانے والا ہوں کل آپ مناسب موقع دے کر یہ موضوع آپ چھیڑ دیں گے میں آپ کو ایک ایک چیز بتا دوں گا الحمدللہ علامہ اقبال صاحب کسی صورت بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ بچارے تنگ بہت ہو گئے اپنے بھائی کے ہاتھوں وہ اس کی مدد تو کرتا تھا مگر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا تھا مالی وہ مدد کرتا رہا ہے جناب آپ کو ایسے ایسے میں انکشاف عاد کروں گا پھر آپ کو علامہ اقبال کے میں وہ شعر سناؤں گا جو اس علامہ اقبال نے قادیانیت کے رد میں لکھے مرزا کے رد میں لکھے ٹھیک ہے ہاں مرزا کے رد میں لکھے اس کو کوشش اس نے ہتی المکا کوشش کی اس کے بھائی عطا نے کہ یہ کسی صورت یہ ایک نہیں بن جائے جب اس کو موارد دیا گیا لامہ اقبال کو اس نے پڑھا کیونکہ وہ ایک فلاسفر تھے اس نے کہا یہ کیا ہے جب پڑھنے کی حد تک دیکھیں سنی تحریر صاحب اگر میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں تو آپ پڑھتے ہو آپ متاثر ہوتے ہو ٹھیک ہے جب آپ پڑھ جب کوئی ایسے پوائنٹ آپ کو ملتے ہیں وہ اس وقت کی بات ہے پھر بندہ کہتے ہیں وہ ستیہ ہو پکڑو اس کو اور پکڑا ہے علامہ اقبال نے اس کو نہرو کے نام جو قطب لکھا ہیں لکھا ہے علامہ اقبال نے وہ سب سے زبردست ہے جائے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جناب آپ سب دوست لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے خادم رسول بھائی علامہ اقبال کے بارے میں جو آپ نے بات کہی یا جاوید اقبال نے جاوید اقبال کی بات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ علامہ اقبال قادیانی ہو گئے تھے وہ, وہ صحیح نہیں ہے وعلیکم السلام بلکہ مرزا نے نبوت سے پہلے یا نب جو اس نے دعوی کیا تھا نبوت کا یا مہندی ہونے کا اس سے پہلے جو اس کے مناظرے ہوئے تھے کرسچنز کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ تو اس وقت بہت سارے علماء مرزا کے ساتھ تھے جب اس نے مہ دی اور اس کا دعویٰ کیا تو پھر وہ سارے ہٹ گئے تو علامہ اقبال بھی شروع کے دور میں ان سے متاثر تھے میں اثر حاضر کی آپ کو ایک بات بتاؤں اثر حاضر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں اس سے پہلے احمد دیگاد تھے مرحوم اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک ہے آپ نے دیکھے اس کے کتنے سنے دیکھے کس قدر مناظرے اس کے کرسچن کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ ہوئے ہیں اور ان کو بھگایا ہے اس نے ان کو شکست دی ہے تو اگر خدا نہ ہاستا اللہ نہ کرے کہ وہ گمراہ ہو جائے اگر کل یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر دے تو آج تو ہم اس کی واہ کر رہے ہیں آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ بالکل جی صحیح ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے تو کیا لوگ کیا ہم لوگ جو ہے وہ اس کو اس وقت مانیں گے نہیں بالکل یہی تھا اس وقت کے علماء کا کہ مرزا نے اس وقت جو ہندوؤں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ جو مناظرے وغیرہ کیے تھے اور مناظرے جیتے تھے وعلیکم السلام تو اس میں علماء جو تھے وہ مسلمان جتنے بھی تھے علماء وہ مرزا کے ساتھ تھے مگر جب اس نے نبوت کا دعوی کیا تو وہ پھر سب ہٹ گئے علامہ اقبال بھی شروع دور میں متاثر تھے اور بعد میں وہ ہٹ گئے وہ پھر اس جب نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ ہٹ گئے یہ, یہ, یہ بات اور یہی بات جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی کہی ہے اب اس کو توڑ بروڑ کے پیش کیا جائے تو وہ الگ بات ہے یہ حقیقت ہے اور دوسری بات آپ نے کہی قائد اعظم کے حوالے سے یہ تو خادم رسول بھائی میں بہت عرصے سے یہ آپ سنتے آئے میں کہتا رہا ہوں کہ قائد اعظم نے کبھی بھی اپنے آپ کو سنی نہیں کہا قائد اعظم نے کبھی بھی اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہا اس سے جب کبھی کوئی پوچھتا تھا وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آئما مسلم وہ اس کی وجوہات تھی اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ سیاسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے ورنہ عقیدے کے حساب سے وہ اسماعیلی شیعہ تھے جو آغا خان کے پیروکار ہیں اور آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ کا صدر بھی ہوا تھا جو موجودہ کریم آغا خان ہے نہیں یہ جی, اشنا اشری نہیں ہے اس کا جو, اس کا جو دادا تھا وہ جو اس سے پہلے امام بنا تھا تو وہ بھی مسلم لیگ کا صدر بنے تو قائد اعظم کا اس سے واسطہ تھا اب یہاں پاکستان میں چونکہ ڈسٹارٹ کی گئی ہے تاریخ بہت ساری پاک قائد اعظم کی سپیچز کو گم کر دیا گیا بہت ساری سپیچز ان سے غلط منسوب کی گئی اور انہوں نے وہ باتیں کبھی کہی نہیں جو ان سے منسوب کر دی گئی عصر حاضر میں ان کو ایک مولوی ملا ایک بہت بڑا عالم دین کر کے پیش کیا جاتا ہے اور جی بہت بڑے وہ اسلام کے پیروکار تھے بہت بڑے حالانکہ کبھی کسی نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی کسی نے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی کسی نے ان کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا کہ انہوں نے کہیں کسی جگہ بسم اللہ رحمٰن نہیں پڑھا تو یہ باتیں جتنی بھی ہیں بھی یہ بڑھاوا ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ ایک سیاسی لیڈر تھے اس نے ایک سیاسی تحریر چلائی بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک جماعت تلے اکٹھے کر دیا ایک سیاسی موومنٹ جو ہے وہ چلی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا بج... جو ہے وہ پاکستان قائم ہوا قطع نظر اس بات کے اس بات کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا تھا مگر حقائق کچھ ایسے ہیں کہ قائد اعظم کو غسل بھی جو ہے وہ ایک شی عالم نے دیا تھا قائد اعظم کی پہلی جو جنازے نماز ہوئی تھی وہ مہتا پیلس میں ہوئی تھی خفیہ طریقے سے جس میں چند افراد شامل ہوئے تھے وہ بھی ایک شی عالم نے پڑھائی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ سرکاری طور پر ان کی جو جنازے نماز ہوئی تھی وہ الگ سے ہوئی تھی سرکاری طور پر جو ہوئی تھی اور جس میں بہت بڑی لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی اور جس میں چودھری ظفر اللہ چوہدری سر ظفر اللہ نے شرکت نہیں کی تھی حالانکہ وہ وہاں موجود تھے وہ وہاں موجود تھے پوری کابینہ وہاں موجود تھی مگر چودھری ظفر اللہ نے جنازے نماز میں شرکت نہیں کی تھی اور ان سے بار بار پوچھا گیا تھا تھوڑی سی اس سلسلے میں یہ بتاؤں کہ قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق جو غیر قادیانی ہے وہ ان کو مسلمان نہیں مانتے ان کے خلیفے نے بھی قومی اسمبلی میں یہ مختلف سوالات کے جواب میں دیا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو ہے وہ غیر جو احمدی ہے اس کو مسلمان نہیں سمجھتے اسی وجہ کی بنیاد پر انہی وجوہات کی بنیاد پر انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا ظفر اللہ کادیانی تھا جی میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ وہ قادیانی تھا اور جو قادیانی لوگ ہیں وہ غیر قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے کفر سمجھتے تو چوہدری ظفر اللہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کیوں اس میں شرکت نہیں کی تو اس نے کہا تھا کہ اس لیے کہ میں کسی غیر مسلم ملک کا مسلمان وزیر خارجہ ہوں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی مسلمان ملک کا غیر مسلم وزیر خارجہ ہوں اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے جناز نماز میں شرکت نہیں کی حالانکہ اصل جو دل کی بات ہے وہ اس نے نہیں, نہیں بتائی کہ وہ قائد اعظم کو مسلمان مانتے ہی نہیں تھے تو یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ شیعہ آغا خانی جن کو کہا جاتا ہے اسماعیلی جن کو کہا جاتا ہے جو, جو آغا خان کے پیروکار ہیں یہ ابتدائی طور پر کرامتی یا فرقہ تھا وہاں سے یہ فرقہ جو ہے وہ آگے نکلا ان کا اٹھارہواں جو امام تھا موتسم بلا وہ جو وہاں سے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور نہیں جی شیعہ اشنا اشری نہیں تھے قائد اعظم شیعہ اشنا اشری نہیں تھے یہ غلط ہے شیعہ وہ شیعہ اسماعیلی شیعہ تھے جس کو کھوجا شیعہ بولتے ہیں نہ کہ وہ وہ جو اشناشرے وہ تھے اور دوسری وہاں سے اٹھارہویں امام سے یہ الگ ہوئے جو ایک بوری فرقہ الگ ہو گیا اور ان کا وہ فرقہ الگ ہو گیا یہ آگے چل کے یہ الگ ہو گئے اور پھر بوری فرقہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک داؤدی بورا ایک سلیمانی بورا یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے آ, تو یہ ہے ان کی جو ہسٹری ان کی جو کہانی تو خاطمی رسول بھائی آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے آپ نے دیکھا اور فاطمہ جنا نے بھی اپنی اس کتاب میں کہیں یہ مینشن نہیں کیا اور جن جان بھائی اب اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی پھر مجھے تفصیل میں جانا ہوگا اب غور سے سنیں جو اسماعیلی فرقہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے جو تین حصوں پر مشتمل ہے جو ابتدائی کرامتی فرقہ تھا وہ اس وقت تین حصوں پر مشتمل ہے ایک وہ جو آغا خانی ہے اسماعیلی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ایک داؤدی بوہرا ایک سلیمانی بورا یہ سب اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتے ہیں اور میں آپ کو ریفر کروں گا آپ ڈاکٹر باکر علی کی کتاب جو ہے وہ حیدرآباد دکھن سے شائع ہوئی ہے ہماری اسماعیلی مذہب کے تاریخ اور اصول یہ اچھی خاصی زمین کتاب ہے جو چار سو صفات پور مشتمل اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پورا اس میں پتہ چل جائے گا وہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے یہ لوگ امام جعفر صادق تک جو ہے وہ امام کو مانتے ہیں اب جن جان جی غور سے سننا امام جعفر صادق تک تو مانتے ہیں امام جعفر صادق کے بعد جو ہے وہ ان کا جو بڑا بیٹا تھا ان کے بقول کہ امام جعفر صادق نے اپنے بڑے بیٹے پر نفس کی ہوئی تھی انہیں مطلب اپنا جانشین بنایا ہوا تھا امام جعفر صادق کے بعد امام اسماعیل کو جو ہے وہ امامت ملنی تھی مگر امام, امام اسماعیل نے پھر اپنے بیٹے محمد پر نس کی ہوئی تھی اب اس میں یہ تھا کہ اگر وفات ہو جائے امام جعفر صادق کی تو اس کے بعد امام اسماعیل ہوں گے اگر اسمائل امام اسماعیل کی وفات ہو جائے تو امام محمد جو ہے وہ امام بنیں گے تو یہ, یہ ان کا سلسلہ ہے چونکہ ان کے ان کے عقیدے کے مطابق امام موسا کاظم نے امامت کو غزب کیا تھا اصل جو تھا وہ امام چونکہ امام جعفر صادق کی موجودگی میں ہی ان کی زندگی میں ہی امام اسماعیل جو ہے وہ وفات کر گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ محمد ان کے بعد جو ہے وہ جانشین ہوتے امام موسا کاظم نے جو ہے وہ امامت کو غذب کیا اور وہ پھر اپنا ایک فرقہ الگ بنا کے جو ہے وہ, وہ لے گئے اور انہوں نے بہت کچھ وغیرہ وغیرہ وہ کہتے ہیں تو ان کی ان کے اصول کے مطابق امامت جو ہے وہ چلتی رہے گی امامت ختم نہیں ہوگی شیعہ اشنا اشریف میں بارہ امام ہیں وہ بارہ امام تک مانتے ہیں اس کے بعد امامت کو وہ نہیں مانتے کہ امامت بارہویں امام پر آ کر ختم ہو گئی جبکہ ان لوگوں میں یہ ہے کہ امامت چالو شروع ہے وہ چلتی رہے گی تا وقت کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوتے اور ان کے بقول امام مہدی جو ہے وہ انہی میں سے کہیں میں سے پیدا ہوں گے اور وہ پھر وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ امام مہدی جو ہے وہ عالم غبت میں ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی ان کی جو تاریخ ہے وہ میں نے بتائی یہ کچھ حقیقت امامیہ فرقہ اور بنی فاطمیہ رول سم ٹائمز ان ایجپٹ ٹو مانسون جی یہ امامیہ فرقہ جس کو آپ بول رہے ہیں یہ فاطمیہ جو ہے یہ بوہرہ ہے جن کو آپ آج کل جو ہے وہ بہری کہتے ہیں یہ فاطمیہ وہی بوری ہے یہ اپنے آپ کو فاطمیہ بھی کہلاتے ہیں جی ہاں بوری فرقہ جو ہے یہ اپنے آپ کو فاطمی بھی کہلاتے ہیں فاطمی یہ اور جو موجودہ آغ خان ہے اس وقت جو ان کا امام ہے وہ بالکل صحیح جی جامع اذر بھی ان کے دور میں بنی تھی مگر انہوں نے اپنا جو ہے وہ فرقہ دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی یہ ضرور ہے آہ جو موجودہ اس وقت پرنس کریم آغا خان جس کو بولتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کا آفیشل نام کیا ہے جو سرکاری نام کیا ہے اس کا یا تو روحانی پیشوا کہتے ہیں آغا خان کہتے ہیں اس کا اصل نام کیا ہے اس کا اصل نام ہے وعلیکم السلام اصل نام ہے شاہ کریم الحسینی شاہ کریم الحسینی نے شاہ کریم الحسینی اس کا پورا نام ہے یہ بالکل آفیشلی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہوا یہ شاہ کریم الحسنی تو یہ تھی کچھ چند باتیں جو میں نے بتائی اور پتا نہیں کوئی کچھ بات میں کرنا چاہتا تھا مگر وہ پھر اب ذہن سے اتر گئی کوئی صاحب یہاں ٹیکسٹ بھی لکھ رہے تھے سنی بھائی مائک میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں آپ آئیے یہ بلڈ کا امام ہے کس کو آپ بول رہے کریما خان ہاں جی انگریزی اور وہ مکس یو آر رائٹ جی اسی کالوں سے فیل تو سنی تاریخ بھائی آئیے بائک میں آپ کو دیتے ہوں جی آپ تو انہیں پولی آسپرو رے آپ تو لالا کریم انہیں پولی پرو میاں پورا آپ تو ایسی تو جماعت خانہ حیدرآباد ایگو بولے پی ایف نے یار یہ بالکل مجھے لگتا ہے لالا ہے نا وہ اپنے مکس بلڈ والا جو ہے مکس بلڈ والا ہے وہ یار لالا جیسا لگتا ہے لال سورک تھا بھائی اس زمانے میں تو اس زمانے میں تو لال سوراک تھا اس کو وہ آیا تھا ایک تو ادھر تو لائٹ بھی بڑی تیز تھی دوسرا یہ ایسے نظر بھی ایسے آ رہا تھا ہاں کافی گورا مکس ہے نا بھیا ان میں مکس ہے یہ اپنوں میں نہیں کریں گے ادھر سے گوروں میں شادی کر کے نا بہرحال یہ تو ان کے نزدیک تو بھائی امام ہے نا ان کا مکس امام ہے یہ آ جاؤ گا سننی تاریخ بھائی آ جاؤ جی السلام علیکم کافی لمبی گفتگو کر دی لفو شاہ بھائی نے میرے خیال سے پورا بیان آگاہیوں کے حوالے سے کر دیا اصل میں بات جو پہلے ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہ حد رسول بھائی کہہ رہے تھے اور آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم علیہ رحمان جو ہے وہ ہے تو اس میں بات یہ کہ کچھ بھی ہو خانی جو ہے ان کے حوالے سے تو سب جو ہے اس میں سب کا اتفاق گمراہ ٹھیک ہے, گم ہے. نا سب کا یہی ہے کہ شیعہ اور شیوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں اگر شیخ ابدادی جنانی علیہ رحمان نے اپنی بنیاد و طالبین کے اندر تو چالیس سے اوپر ان کے اندر اور پانچ کتابوں میں تو پچاس سے اوپر فرقے ان کے اندر ہیں اب نام تو وہاں موجود نہیں ہے بلکہ کافی سارے یعنی ان کے اندر فرقے ہیں شیعوں کے اندر تو بار یہ ہے کہ چاہے کوئی آگاہانی ہو کوئی بھی ہو یہ کوئی آگاہی کوئی ہو بھی ہمارے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ مبارک جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے اور یہی قرآن کریم کے اندر بھی ہے لقد خان عقمفی رسول اللہ عصوۃ الحاسنا اور نبی کریم علیہ السلاط والسلام نے جی جی نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام کا اسوا ہسنہ وہ ہمارے لیے سارے ہم نے اسی پر چلنا ہے اور نبی کریم علیہ صلاحت والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ان کے بعد صحابہ اکرام اور ایلبیت اتھار جتنی بھی شخصیات ہیں ہم ان کا ادب کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے جو چیز نبی کریم علیہ صلاحت والسلام کے اقوال کے مطابق اور ان تمام چیزوں کے مطابق ہوگی تو ظاہر ہے ہم انہیں کو ہی پریفر کریں گے تو اس سے یہ نہیں ہے کہ اگر وہ آگاہانی فرض کرنے ہو بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اتنے ایکسٹریم ہوں گے جتنے ہیں کہ آگاہانیوں کے اندر آپ جیسے لفشا بھائی بتا رہے ہیں ان کے اندر بہت سارے عجیب و غریب قسم کے عقائد ہیں تو التشیوں کی سے بھی کچھ زیادہ آگے بڑھ کر تو بار ایلتشیوں کے اپنے اپنے عقائد ہم کسی کو اٹیک نہیں کرتے ان کا اپنا ایک نظریہ ہے عقیدہ ہے اور آگاہانیوں کا اپنا ہے تو ہم تو بہرحال اچھا گمان رکھتے ہیں اور میں تو اچھا گمان رکھتا ہوں اور امید انشاءاللہ کیونکہ پتہ نہیں یہ کتابیں ہو جو بھی ہو کیا پتہ کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دے تو ہم تو اچھا گمان رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اور حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمٰۃ سعید عقید الحمد اللہ ان کا تعلق آخر اللہ سے تھا اور برے پکے سچے عشقے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے ہم ان کے لیے بھی اچھا گمان رکھتے ہیں دعائی یہ کہ اللہ پاکن کے درجات بلند فرمائے یہ کہنا کہ آگاہانی ہے یا یہ ہے یا وہ ہے تو اس سے کوئی برخاست سے فائدہ کسی کو نہیں ہوگا تو میں چھوڑتا ہوں مائک کہ میں نے اب جانا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو بہرحال یہ اگر ان کے دیکھیں بھی آگا خانیوں کو کتاب پہ چھڑ گیا ہے تو یہ بڑے قسم کے فری قسم کے نظر آتے ہیں کچھ اس عجیب و غریب قسم کی تصاویر لگی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر مجھے کسی نے ای میل بھی کی تھی کچھ تو پتہ نہیں کون سے صاحب ساپ تھے وہ یا کوئی آغاہ صاحب تھے تو وہ دیکھیں ہیں اپنے لفشا بھائی کچھ عجیب و غریب قسم کی تصاویر دیکھنے کو آئی ہیں کہ وہ عورتوں کے پاؤں کو چوم رہے اور پتا نہیں کیا, کیا کیا کر رہے اسلطل اللہ تو وہ کسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں امیجز کے اندر بھی ہے گوگل امیجز کے اندر اگر آپ آگاہانی دکھے تو تو آج دن جسے مائی کے اوپر آنا ہے انشاءاللہ میں بھی اب جاننا چاہتا ہوں کافی ٹائم جو ہے وہ آج ہو گیا اللہ سبان و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق کو تعاف فرمائے اور جتنے بھی بزرگان دین اولیا کا ملین ان کے لیے ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی یہ بات فرقے اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے جزاکم اللہ وسلام علیکم اور اللہ حافظ او oh, سونی تاریخ بھائی ایک سواب کمانا آپ بول گئے بھائی کچھ واپیوں کے بارے میں بھی کہہ دیتے جو روم کا اصل مقصد تھا تو دوبارہ آئیے اور اپنا سوا پورا کیجیے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا نا جس مقصد کے روم کھولا گیا اس کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں آپ کبھی خانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کبھی کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو راشد بھائی اور خاتون بھائی کی جو محنت ہے وہ تو ضائع چلی گئی نا تو آئیے اپنا کوٹا پورا کیجیے کوئی دو چار لفظ بول دیں یہ بھی سواب کا کام ہے السلام علیکم یار میں اپنے ادھر بزی تھا بات کر رہا تھا نا تو داؤد بھائی کے ٹیکس آئے نا ابن داؤد کے نا تو وہ مجھے لکھ رہا ہے سنو غور سے سنو نا اب میں دیکھ رہا نہیں تھا میں اپنے ادھر دوستوں بزی السلام علیکم و اللہ جانی بابا کدو دے دیا جانی بابا اپنے کدو ضرور رکھنا یہ وہ کر رہا ہے نا کدو نہ ہو تو بہت خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے پھر بول رہا جانی بابا کیا ہو گیا یار ویسے آپ خیر صاحب پھر کیا ہو گیا یہ تو میں نے پھر بولا یار یہ کرتا رہا پھر میں نے بولا یار یہ کیا ہے میں نے بولا سلام دعا کے بعد میں نے بولا یار ٹیکس نہیں دیکھا تھا اچھا ابھی دیکھا جانی بابا یار یہ کدو کا جواب نہیں دیا آپ نے تو میں نے اس کو لکھا اب کدو کا کیا معاملہ ہے لو ابھی تک یہ نہیں پتا میں پھر میں نے لکھا کدو کا کدو کیا بہت لوگوں کی گان میں دوں گا میں ایسا نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کرتا سوری مجھے پتہ نہیں کیا کدو کا چکر ہے اچھا سنی بھائی یہ لو یار یہ لو آپ لو پتہ نہیں یہ روزانہ کبھی کدو کا لے آتے ہیں کبھی مصنوعی روم کا اٹھا کے لے آتے ہیں عجیب چکر ہے یار اب کیا میں کدو لے کے گھر میں رکھوں اور جو وہ آ گیا اس کی ب... یار یہ کیا چکر ہے بھائی وہ تو ڈندے سے سیاہ صاف کرتے ہیں یہ کدو سے صاف کرو دندا تو چھوٹا بھی ہوتا ہے عجیب ہی چکر ہے یار ان کا چڑھیے یار چڑیے پتہ نہیں کتنے اتنے مسلک کے چکروں میں اس کے پاگل ہو گئے سارے جاؤ اپنے بیو بچوں کا پیار کرو ساری رات یہاں بیٹھے رہتے ہیں رات کو بیگم انتظار کر رہی ہوتی بستر پہ سارے کرمٹ بدل کے سو جاتے ہیں داڑھی بھی ہوں اوکے okay. سمجھے نا? یہ چریا لوگ ہیں پاگل کے بچے نہیں تو جا بھائی نہیں بھائی بیو بچوں کا خیال کرو یار یہ کیا اب دیکھو نا اب مجھے زندگی ہو گئی یا اتنے سال اتنے عمر ہو گئی سمجھے نا اب تو مطلب کبھی بھی آدمی کا ابھی وہ کیا بولتے ہیں وہ اس میں کیا یار وہ اس کا نام جو ہے وہ مجھے پرسو پتا چلا ہے دوبر کیا بولتے ہیں یار وہ جو اس کو نا یہ آج کل جو چل رہا ہے یوٹیوب پہ بھی اس کی سلفی کی ریکارڈنگ میں دوبر دوبر ارے بتاؤ پوری زندگی ہو گئی دوبر مجھے پتہ نہیں تھا ان سے ہی پتا چلا ان سے پتا چلا بتاؤ نا اور بتاؤ یہ سارے وہاں بھی جو ہے یہ جو اس کو مانتے تو یہ یہی کرتے ہوں گے جبھی تو سالوں کی دبھریں اتنی بڑی بڑی ہے آدمیوں کی بھی بڑی بڑی دبرے ہیں تو عورتوں کی بھی بڑی بڑی دبر یہ دبروں کے چکروں میں ہی ہوئے ہیں تو بستر بھی نہیں بستر ہی اتری بنا لیتے ہوں گے دوبر کو یہ نا تکیا وکیا سب کچھ وہی دوبر کو بنا کے سچی بات ہے آپ دیکھ لو یہ وہاں بھی جو ہے حرامی جو عالم ہے یہ ان کی دبرے آپ دیکھو آدمیوں بھی دیکھو ابھی عورتوں کی طرف تو جاؤ نہیں ان کی نا جب بھائی یہ دوبر میں ڈالتے ہیں تو یہی حال ہوگا بڑے ہیار دبر دوبر پتہ نہیں کیا ادھر یوٹیوب پہ بھی لگی ہے لوگ سنیں گے کیا کہیں گے کوتا حلال ہے پھر جو کھانے والے جانور ہیں حلال جانور ان سب کا پیشاب جو ہے پہا کے تو پیتے رہو پیشاب پلا اپنے خاندان کو بھی پلاؤ تاکہ تمہارے پہ جناب سلامتی ہو سمجھو نا خاندان کو بھی پلاؤ بچوں کو بھی پلاؤ سب کو پلایا کرو کیوں بھائی سننی تحریک بھائی یہ لو یار مائک لو یار آپ کو جانا بھی ہے یہ لو السلام علیکم یہ میں نے بھی سنا میں بھی تھوڑی دیر گیا تھا نا تو مجھے بھی انہوں نے اس کے حوالے سے بتا رہا تھا وہ سلفی صاحب وہ بیوقوف قسم کا ایک بہرحال سارے تو بیوقوف نہیں ہوتے لیکن یقیناً وہ ایک بیوقوف قسم کا ہے تو بہرحال وہ بتا رہا تھا کہ یہ یہ فقہ کے اندر اس قسم کی تو بہرا قدو نبی کریم علیہ السلاط السلام کو پسند تھا اور ایک حاکم نے تو اپنے بیٹے کو اچھی بڑی سزا بھی دی تھی تو اسے بھی چاہیے جناب کے وہ اس کے حوالے سے غور فکر کریں تو بہرحال میں جانے والوں فاتح فاتحہ وام بھائی میں نے کافی آج نا گفتگو کی کافی ہم نے الحمدللہ کافی دیر سے میں خیال سے چار پانچ گنٹوں سے راشد بھائی اور ہم سب جو ہیں وہ لگے ہوئے وابیوں کے حوالے سے تو میں اب اجازت چاہتا ہوں اور اورابیوں کے حوالے سے یہی ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ بد دین ہے اور اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور باقی عقائد کے حوالے سے آپ ساتھی بتائی رہے تو انشاءاللہ بھی آتے ہیں مونسون بھائی انشاءاللہ شاء اللہ اللہ حافظ ٹھیک ہے جناب ایک بال بتاؤ مونسون بائز دوبرا نا میرے خیال میں یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے اصل لفظ کچھ ہو رہا لیکن کہنے کینما شرماتے ہیں اتنی شرم کو بھی ہے یقین مانی کر دفظ نہیں ہے بالکل میں کرتا جو وہ کہنا چاہتے ہیں. لفظ اور پسند نہیں کروں گا نہیں نہیں دوبر نہیں دوبر ہے پیچھے لیکن دوبر نہیں ہے دوبر کچھ نہیں ہوتا بھائی لسل کچھ ہو رہا ہے ہاں جی السلام علیکم بہت شکریہ فتح یار یہ جس دن سیٹل ہو جائے گا مسئلہ تو چلیں ہم بھی پتہ کر لیں گے تو کل تو خیر وہ کوئی کہہ رہے تھے کہ مناظرہ آئے تو بیٹھے تھے ادھر سامنے کہا چلیں یار کوئی مناظرہ ہو رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں تو پتہ چلا روم کھول لیا ہے اصل میں کسی کو دوسری سائڈ سے کال ہی نہیں کیا تو پھر میں اپنے آپ کو ونر ڈکلیئر کر دیا انہوں نے تو اس قسم کی بات چل رہی تھی پھر اور باقی میں تو اس لیے آیا تھا جو اپنا جن جان بھائی نے لکھا ہے نا اس کے اوپر کہ پونجا جناح جو ہیں وہ پارسی تھے لیکن بعد میں کیونکہ ان کے بہت سارے دوست جو ہیں وہ خانی کنورٹ ہو گئے تھے تو وہ بھی کنورٹ ہوئے تھے اس میں اور, اور میرا خیال ہے کہ یہ اینڈ تک ان کی آپ نے دیکھا ہوگا ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو ان کے آگانیوں کے اور یہ دوسرے جو ہیں پارسی جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو اس لیے بھی قریب سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو آ پرشن نژاد کہتے ہیں یہ اور سمجھتے ہیں تو آغ خان کے جو زیادہ تر ماننے والے ہیں وہ ان کی اسی ٹریک کی وجہ سے تھوڑی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں ان کی جو فیملی تھی وہ تو خیر پارسی تھی پونجا جو بعد میں آگاخانی ہو گئے نا جی تو اسی اگر آپ تسلسل میں دیکھیں تو جناز صاحب کے بھی زیادہ تر تلقات تو ان کے جو زیادہ کلائنٹ تھے وہ پارسی لوگ ہی تھے اور اپنی جو ان کی جو وائف تھی رتی بھائی جو ہیں وہ بھی ان کی ایک کلائنٹ جو کہ پارسی تھا ان کی وائف تھی ان کی بیٹی تھیں تو ان کے ساتھ شادی کی انہوں نے تو فردر ان کی جو وائف ان کی جو بیٹی کے بوائے فرینڈ تھے میرا خیال وہ پچھلے پانچ سال سے جناح صاحب ان کو جانتے تھے اس جن کے ساتھ شادی کی دینا جناح نے تو جنا صاحب کو تو بڑا پرانا پتا تھا کہ بعد میں جب انہوں نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں سے تو کوئی اس قسم کی کوئی وہ اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں ہوئی نہ ہی اس طرح قتل کیا گیا جس طرح ہمارے اگر میرا خیال کوئی سننی فیملی میں ہوتا تو اس قسم کا تو ہو جانا تھا تو, تو یہ ہے کہ اس کے اندر اس قسم کے جو اوپننیس ہے یہ اس سے پتا چلتا کہ یہ بہت ویسٹرنازڈ فیملی تھی اپنے بہیوئر کے اندر اپنے چال چلن میں تو لیکن اینڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ جنا صاحب آخری سال میں شاید مطلب جو کیا کہتے ہیں شری کہتے ہیں وہ شیعہ بن گئے تھے تو میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ ان کے جو سیکرٹری تھے انہوں ان سے کسی حیدرآباد کے کچھ شیعہ ایک ڈیلگیٹ آیا تو اس نے ملنے کی کوشش کی وہ آ کے بیٹھ گئے ان کے آفس کے اندر تو انہوں نے کہا جی آپ کس کام سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم تو اپنا آپ کو شیعہ بھائی سمجھ کے آئے ہیں تو جناز صاحب نے ہم کو نکال دیا تو, تو انہوں نے کہا میں مطلب میں شیعہ تو نہیں ہوں اس طرح میں تو سبھی پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو یہ ہے اس کی جو لیکن اگر لور بھائی آپ دیکھیں اس کی میں آپ کو بتاؤں ابھی جو اس کی, اس کی بیٹی نے جو وہاں پر انڈیا کے اندر اس کو ایک فائل جو اس کے اندر اس, میں اس کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جنا صاحب جو ہیں اسناشری ہیں تو اس حوالے سے اس کی جو پراپرٹی ہے وہ مجھے ملنی چاہیے کیونکہ اگر آپ اسمعلی ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کے جو تقسیم کا جائیداد کی تقسیم کا جو چانس ہے وہ بیٹی کو اس طرح نہیں ملتا تو اس میں تھوڑا سا وہ پولیٹیکل بن جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاید اس میں ان کو جو ہے پولیٹیکلی اور اپنے ان کی بیٹی جو ہے وہ اس لیے بھی کہتی ہے کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو اس کی سٹیٹمنٹ آتی تھی میڈیا کے اندر بھی تو وہ وہاں پر کوئی ان کی بہت بڑی کوٹھی تھی وہاں پر ممبئی کے اندر تو اسی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اچھا پتا نہیں یار یہ تو مجھے نہیں پتا تو راشو صاحب آ جائیں راشد صاحب آپ نیکسٹ ہاں بیسکلی قائد اعظم کے بارے میں تو کئی کہانیاں مشہور ہیں اور ان کی موت کے بعد جو جائیداد پہ جو فاطمہ جنہوں نے جو کلیم دائر کیا تھا اس میں ایفیڈیوٹ داخل کیا تھا کہ وہ اسنا ہیں مگر پھر کورٹ نے رولنگ بدل دی تھی اور آخری جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ ہے کہ وہ سنی ہے کیونکہ ان کی ایک بہن اور تھی شیری بھائی انہوں نے پھر دوبارہ کیس کیا تھا تو پھر وہ آخری رولنگ وہ رولنگ کئی چینج ہوتی رہی ہائی کورٹ میں کبھی پوچیا کبھی سنی آخری رولنگ جو ہے وہ شریف الدین پیرزادہ نے کیس لڑا تھا اور آخری رولنگ جو ہے وہ سنی ہے اور جہاں تک ان کی سازادی کے بارے میں ہے ان کے بارے میں تو شاید یہ قصہ ہے کہ قائد اعظم نے ان کو ڈسون کر دیا تھا فیروز گاندھی سے شادی کی تھی اس نے تو پھر مرتے دم تک شکل نہیں دیکھی تھی اور ان کی بیٹی بھی نہیں آئی اور اب اب شاید کلیمنٹ ہے وہ بہرحال کافی کہانیاں مگر میں تو لاسٹ انالیسز تو میں یہ کہتا ہوں مون صاحب کہ اتنا زیادہ وہ افسٹ نہیں تھے جتنے ویسے بھی انڈینز جو ہیں اتنے زیادہ افسٹ نہیں ہیں ریلیجن سے آج بھی دیکھیں آپ یہاں جیسے فرار صاحب آتے ہیں یا سیا جی آتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنے نہیں ہیں جتنے ہم پاکستانی کچھ زیادہ ہی افسٹ ہیں فرقے ہیں اور جو جس کو سمجھے کہ ٹریول تھنگس میں ہم زیادہ پڑے ہوئے ہیں اور انڈینز اتنا کیئر نہیں کرتے سیا جی بھی پوچھتی ہیں اکثر کہ جی یہ کیا ہیں فرقے ہم مجھے تو پتہ نہیں ہے میں انڈیا سے ہوں اب یہ بات ہے جناب کہ میں سمجھتا ہوں لاس اینجلس میں کہ وہ اتنا کیئر نہیں کرتے تھے ریلیجن کے بارے میں قائد اعظم کی کیا فرقہ ہے کیا نہیں اور وہ ان کے بارے میں خریے تو بات مشہور ہے کہ جی شراب تو پیتے رہے آخر دم تک تو میں نہیں سمجھتا کہ ملاز جو ہیں وہ اب کلیم کرتے رہے کہ جی وہ شیعہ تھے یا سنی تھے مگر میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی ریلیجیس ٹرن آف مائنڈ تھا ہاں یہ تھا کہ میرے خیال میں وہ سیکولر ہی تھے ہاں البتہ یہ تھا کہ پاکستان میں کی وجہ سے انہوں نے شیروانی بھی پہننا شروع کر دی تھی اور شاید آپ نے جو قصہ سنایا کہ شیعہوں کو نکال دیا تو شاید اسی وجہ سے تھا مگر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ یہ کہ ان کو چپل کروسس بھی تھا تو کچھ ہیلتھ بھی ان کی بہت تھی پاکستان بننے کے بعد شاید یہ بھی وجوہات تھیں بہرحال جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ فائنل یہی ہے کہ وہ ایک سیکولر ٹائپ کے بندے تھے اتنا ریلیجن کیئر نہیں کرتے تھے دوسری بات یہ کہ یار وہ جانی بابا آپ روم میں ہیں جانی بابا مجھے لگتا بھابیوں کے شکار پہ نکل گئے وہ ابن داؤد کے تو جی جی بالکل وہاں تو شادیاں ہو رہی ہیں وہ دے ڈونٹ کیئر اب یہ جو ثانیہ مرزا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی یعنی تو یہ, یہ جس طرح سے کپڑے پہن کے کھیلتی ہے حالانکہ وہ ذاکر نائک تو ہر بقت ٹی وی پہ جو ہے <laughs> اس کے خلاف فتوی دیتا رہتا ہے مگر دے ڈونٹ کیئر مچ اباؤٹ دیٹ تھنک کہ جی ہمارے پاکستان میں اگر یہ ہو جاتا تو میرے خیال میں شاید گولی مار دیتے تو وہ بالکل صحیح ہے کہ جیسے شاہ رخ خان نے شادی کی یہ اچھا یہ پہلے نہیں تھا جیسے اب دلیپ کمار جو ایکٹر اچھا تھا اس نے جو ہے مسلمان سے شادی کی اور مگر یہ کہ اب دیکھیے کتنی ریپڈ چینجز ہو رہے ہیں کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے شادی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی وہ یہ جو ہے مسلم جو انڈیا میں ہیں میرے خیال میں یہ جو ہے کافی تیزی سے چینج ہوں گے اور یہ بھی بات ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند ہے دیوبندی جو ہیں یہاں پہ جو ہیں وہ الگ فتوے دیتے ہیں ہاں وہ بات کی بات ہے نا مگر دلیپ کمار نے تو مسلمان سے شادی کی نا وہ تو بات کی بات ہے وہ تو آستہ آہستہ تو چینج ہوتا گیا نا تو اب تو چینج ہوتا جا رہا ہے وہ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سمبل تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے دارالعلوم دیوبند آپ دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں ایک الگ فتوی دیتے ہیں اور انڈیا میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دارالحرف نہیں ہے یہاں پہ آپ جائز نہیں ہے تو یہ وہاں کا دارالعلوم دیومن بھی جو ہے نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کافی چینج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور جو پاکستان کے مسلمانوں کافی چینج ہے تو یہ کافی میرے خیال میں آگے چل کے جو ہے مسلمانوں کو کافی مشکل ہے ابھی پڑھیں گے وعلیکم السلام اور پڑھ بھی رہی ہیں آج کل بھی ان کی آئیڈینٹیٹی کرائسز ہے میرے خیال میں انڈیا میں آ, ہمارے جو مسلمان بھائی جو وہاں ہیں ان کو کافی آئیڈینٹیٹی کرائسز ہے تو کافی مسل... مشکلات ہیں ان کو اور جانی بابا تو چلے گئے ورنہ میں ان کو پرائیویٹ میں لے جا قدو کی کہانی سناتا مگر ایک بات ہے کہ اہم, یہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی یہ منفی فقہ میں یہ غلط بات لکھی ہوئی ہے یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کی ہمارے روم کا بیسک مقصد تو ہنفیت کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ وہ جو وہ جو کتاب ہے وہ ایک مصنوعی ہے اور مصنوعی کوئی فقہ کی کتاب نہیں ہوتی مصنوعی میں طرح طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں کچھ بہت ہی جہتی کہانیاں ہوتی ہیں اور وہ ایک اٹینشن گریبر کے طور پہ ہوتی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں مصنوعی پڑھیں تو یہ جو مصنوعی ہیں مصنوعی مولانا روم اور یہ جو رشید احمد کی تو یہ سب جو ہیں یہ جو ہے ساری جو ہے ٹینشن گریبر تھیں تو ان کو فقہ کی کتاب کہہ کے ہنفیوں کو جو ہے ڈیوب کرنا ان کو دھوکا دینا صحیح نہیں کہ جی ہنفی فقہ میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے وہی یہ تو مصنوی ہے یہ تو صوفیوں کی کرامات کی کتابیں ہیں تو اس کو فقہ کے طور کتاب کے طور پہ کوچ کرنا صحیح نہیں ہے تو بہرحال اب یہ تو خیر جی ریٹڈ روم ہے وہاں میں کہانی سنا بھی نہیں سکتا مگر اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری اگر آپ کو لنک دے تو آپ پڑھیے گا اور بہت ہی اچھی ہے تو آیا وہ یار دیوبندیوں کی مصنوعی ہے تو وہ اس میں ایک کہانی ہے تو وہ ایک کہانی یہ تو آپ جانتے ہیں نا سوفی جو اس طرح کی کہانیاں لکھتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ حنفی فقہ میں یہ بات لکھی ارے بھائی تو اب یہ مصنوعی کی جو بات ہے وہ فقہ پہ کہاں یہ صدا بھائی فٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ انفی جی جی جی مسنوی ہے میں آپ کو لنک دوں گا گنگوئی <سؤال> گنگوئی صاحب کی مصنوی ہے گنگوئی نے ایک مصنوعی لکھی ہے تو اس میں کئی قسم کی کہانیاں تو اب اس کو جو ہے حنفی فقہ پہ فٹ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی فقی کتاب نہیں ہے وہ تو ایک مصنوعی تو ایک قصوں کی کہانی ہوتی ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ حنفی فقہ کی کتاب ہے تو یہ بالکل بالکل جناب یہ لوگوں کو دھوکہ دے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وعلیکم السلام تو اب یہ تو ایسا تو کوئی بات نہیں کہ کوئی کہانی لکھ دیتا ہے تو آپ اس کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ راشد بھائی راشد بھائی یہ کدو کی جو ترکیب ہے وہ بھی بتا دیتے بیان کر دیتے مجھے خود پتا نہیں ہے پتا نہیں کوئی اس کے کدو کو خاص قسم کا کوئی کدو کا حلوہ ہے یا کدو کش کرنا ہے یا کدو کو کوئی آ... خاص قسم سے پکانا ہے تو اس کا مجھے نہیں پتہ تھا اچھا جانی بابا آ گئے تو اگر آپ وضاحت کر دیتے تو بہت اچھا تھا آ... مصنوعی وغیرہ جو ہے جو آپ نے ذکر کیا اس میں تو یہ حکایت سادی عدل شیخ سادی رحمتہ اللہ علیہ کی آپ اگر وہ پڑھے اس میں جو حکایات سادی ہے اگر لوگ مذاق اڑانا چاہیں تو کیا بہت ساری ان حکایات کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا کہ ان میں بھی تو انہوں نے جو کہانیاں بیان کی ہیں حالانکہ نصیحت آموز ہے مگر کہانیاں تو ہیں نا وہ تو بہر وہ ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی یہ کسی نے کہا تھا میں نے ہینڈ ریز یہ کیا اٹ از فیمس روم از مس اباؤٹ اچھا جی مولانا رومی کے ہوگی ٹھیک ہے جی پھر اگر مولانا رومی نے لکھی ہے تو وہ مولانا رومی سے جا کر کوئی پوچھے کہ آپ نے کیوں لکھی ہے کیا اس کو فالو کرنا ضروری ہے اگر کوئی آدمی اس کو فالو کرتا ہے یا اس کو اپنے دین ایمان کا حصہ بنا لیتا ہے پھر کسی پر تنظ کی سکتی ہے ورنہ تو بہت ساری ایسی کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں تو یہاں کسی صاحب نے لکھا پہلے بات یہ لکھی تھی کہ پونجا جو تھا وہ پارسی تھے پھر انہیں ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو مگر میں نے کہی کسی اتھینٹک کوئی ریفرنس جو ہے اس حوالے سے نہیں ہوا کچھ حقیقت جو ہے وہ ایک ضرور ہے جس طرح بہائیوں کو مار کے ایران سے نکالا گیا اور مار پڑی بہائیوں پر اور پھر انہیں کہا گیا کہ بھائی ایک طرف تو آپ اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہو دوسری طرف آپ نے اپنا ایک با اللہ کو الگ سے بنا لیا ہے وہ سے الگ تو پھر ان کے اوپر انہوں نے ڈنڈا اٹھایا پھر آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے بیہائیوں نے کہا کہ جی جناب ہمارا مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم, ہم ہمارا بالکل الگ تھلگ ہیں ہم بیہائی ہیں آپ لوگ جو کچھ بھی ہو وہ آپ کو مبارک ہو شیعہ ہو سنی ہو جو کچھ بھی ہو ہم لوگ بہائی ہیں بس ختم تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بہائی مذہب ہے وہ اپنے آپ کو بہائی کہلاتا ہے وہ الگ بالکل ہے وہ کبھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلائیں گے کاجیانوں کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو کاجیانی ہے جو احمدی ہے وہ اپنے آپ کو احمدی کہ بہائیوں کی طرح آپ پھر مسلمانوں میں نہیں چھپو آ, مگر وہ پھر بھی آپ کو اپنے آپ کو وہی احمدی مسلمان کہلاتے ہیں یہ یہاں تضاد یہ شروع ہوتا ہے بالکل یہی کچھ ہوا تھا آغا خانیوں کے ساتھ بھی جو آغا کہا جاتا ہے نا لفظ آغاہ تو فارسی کا لفظ ہے نا آگاہ آپ کو پتا ہے کہ آغا کا آغاہ خانی یہی ان کا فارسی کا ہی لقب ہے فارسی میں ہی کہا جاتا ہے یہ آغا خانی اور اس کا جو پردادہ تھا وہ ان کو ایران سے مار بگایا تھا انہوں نے مارا ان کو اور سولیوں پر چڑھایا ایران سے اور پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگے وہاں سے نکلے یہ وہ دور ہے جب سندھ میں جو ہے وہ تالپوروں کی حکومت تھی اور جو تالپور اس وقت رولر تھے وہ کافی حد تک شیعہ جو مذہب تھا اس سے قریب ترین تھے اور کچھ شیعہ تھے وہ تو یہ لوگ جب وہاں سے ایران سے نکلے بلوچستان سے وہ اپنے جو پیروکار تھے ان کو لے کر آ تو پھر وہ سندھ میں آ گئے یہاں سندھ میں آ کر انہوں نے ٹنٹا کے قریب ایک علاقہ ہے جرک وہاں انہیں آ کر وہ آگا خان جو تھا بڑا ان, ان کا محل بنا اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ وہاں رہنے لگے وہ آگاخانوں کا ایک علاقہ کہنا لے لگا وہ وہ اور ابھی تک وہاں پر آغا خانی جاتے ہیں کیوںکہ وہاں ان کی مزار ہے وہاں وہ دفن ہے اور مسٹر جناح کی جو پیدائش ہے وہ جھرک میں ہوئی تھی اگر آپ انیس سو ستر سے پہلے کی جو جو کتب ہے جو کورس کی کتابیں ہیں پاکستان میں اور جن لوگوں نے پڑھی ہے اور اس میں جناح کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ جرک میں ہوئی تھی کراچی میں نہیں ہوئی تھی یہ کراچی میں بعد میں جو ہے جی میٹرک میں بھی پڑھایا جاتا تھا اور اس سے پہلے جو کورسز ہیں اردو کے اس میں بھی پڑھائی. میٹرک کی انگلش میں پڑھایا جاتا تھا اور اردو کی جو کتاب ہے دوسری کتاب جو اردو کی دوسری کتاب اس میں بھی یہ خان کے ٹائم میں چینج ہوا ایوب خان کے ٹائم میں جو ہے وہ اس پر شروع ہوا تھا پھر انہوں نے کہا کہ لوگ آتے ہیں باہر سے اور دیکھنے آتے ہیں اور یہ کہا جائے گا کہ ہمارا بابا ایک قوم ایک گاؤں میں پیدا ہوا ادھر کون جائے گا دیکھنے تو اس لیے انہوں نے وہ بتا دیا کہ وہ سامان وامان لگا کے ایک سارا جھوٹ بنا لیا تاریخ کو مسخ کر کے تو اس کا دوسری یہ, یہ وہاں پیدائش ہوئی پھر بعد میں انہوں نے وہاں سے نکال گیا اچھا! اس وقت تک اس دور تک یہ لوگ ماتم بھی کرتے تھے زلجھنا بھی نکالتے تھے یہ انہوں نے حاضر امام کو تو مانتے تھے باقی سارا معاملہ جو تھا ان کا وہ شیعہ اشنا اشی کی طرح تھا مگر وہ جو ان کا امام وہاں پر جو سندھ میں آیا تھا اس نے بعد میں اس کو تبدیل کر دیا کہ بھائی آج کے بعد کوئی ماتم نہیں ہوگا آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا اس کو ختم کر دیا تو پھر ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے چلے گئے وہاں شیعہ اشنا شریوں میں جو ان کے پیروکار رہے پھر وہ وہاں سے یہاں سے نکل گئے انڈیا چلے گئے بامبے جب انگریز کا دور آیا نا اور انگریز نے قبضہ کر لیا تو اس کے بعد وہ پھر وہاں چلے گئے بامبے اور انہی میں سے ایک اور فرقہ نکلا تھا آگے چل کے وہ آگاہ کا ایک دروز فرقہ آپ نے سنا ہے یہ زیادہ تر لبنان میں ہے دروز فرقہ وعلیکم السلام جی اور ان کا جو امام ہے ولید جمبلات اس کو بولتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے آپ کو نہیں کہلاتے مسلمان وغیرہ نام سارے مسلمانوں کے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو وہ دروز کہلاتے ہیں کہ ہم لوگ دروز ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک فرقہ نکلا ہوا ہے تو ایسے بہت سارے دوسری بات آپ نے یہ کہی یہ کہا جاتا ہے کہ جناح جو تھے انہوں نے جو جس عورت کے ساتھ ولید جملات اس کا پورا نام ہے جی ولید جملات جی اور ان کے نام بھی سارے مسلمانوں والے ہیں تو جناح کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناح نے اب جو اس کی بیوی تھی اس کو مسلمان کیا تھا اور پھر یہ حقائق سے قریب قریب نہیں ہے بالکل وہی کچھ ہوا تھا جو جنا کی بیٹی کے ساتھ ہوا اچھا اچھا جی جن جان جی پھر تو دیر نہیں کرے پھر پھر چلے جی ہم آپ چلتے ہیں ان کی کمرے پر کھوتے ہیں جی بڑے وہ جواہرات وغیرہ جو ہے نا اچھا لبنان والے جو ہے وہ لبنان والے اچھا ہو گئے میں سمجھا یہ آگا خانی ہے اگر آگاہ خانی ہے تو پھر تو ان کی کمروں کو کھودنا چاہیے بڑا مال ہوگا جی سونا چاندی ان میں جوہرات وغیرہ ہوں گے تو بہت مال ہے خدائی کریں گے بہت سارے پاکستان کے کام آ جائے گا آدھا گورمنٹ کو دیں گے آدھا خود لے لیں گے تو یہ جو جناح کی جو بیوی تھی اصل میں جناح کو عشق ہو گیا تھا ان کے ساتھ انہیں بھی لب ہو گیا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جی مسلمان کیا پھر اس کا نام جو ہے وہ انہوں نے مسلمان نام رکھا یہ وہ یہ ساری اصل میں تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے انہوں نے جو پارسی تھے انہوں نے اس سے کتت الگ کر لیا تھا بالکل ختم اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا ختم کر دیا تھا انہوں نے جب اس کی شادی جناح کے ساتھ ہوئی تھی جب اس کی موت ہوئی تھی تو بھی اس کو دفنایا گیا تھا بھی کوئی پارسی وغیرہ اس میں بالکل شامل نہیں تھے ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا یہی کچھ جنہ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوا تھا آ, اور جنہ کی بیٹی نے جب شادی کی ابھی کسی نے کہا کہ اس نے فیروز گاندھی سے شادی کی تھی یہ غلط ہے اس نے شادی کی تھی آ, ایک پارسی کے ساتھ فیروز گاندھی ہندو تھا اندرا گاندھی نے اس کے ساتھ شادی کی تھی نہ یہ جو جناہ کی بیٹی ہے اس نے جناہ کی بیٹی نے ایک پارسی آ, شخص کے ساتھ ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے اس کے ساتھ شادی کی تھی تو جناح نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا تل کر لیا تھا بالکل ختم کر دیا تھا جس طرح کے آرتی بھائی کے ساتھ اس کے ہاں واڈیا یس yes, واڈیا اس کا آر yes, آئی right. تو yeah. وہ وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو قطع الگ کر لیا اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کائج عالم کیونکہ مسلمان تھے اور انہیں اپنی بیٹی کو دیکھو بالکل الگ تھلگ کر دیا اور اس نے کہہ دیا بھائی تو جب اس رتی بھائی کو انہوں نے پارسیوں نے کیوں الگ کر دیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے اٹھنا بیٹھنا سارا سب ختم کر دیا تھا تو وہ بھی تو حقیقت ہے تو یہ چیزیں ہیں تاریخ کو بڑا مسخ کیا گیا ہے پاکستان کی جو اصل میں تاریخ ہے اس تاریخ کو بڑا مسخ کیا گیا ہے مثلاً قائم میں پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں جو ہے بہت نعرہ لگا جی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ حالانکہ مسلم لیگ کا یہ نعرہ تھا ہی نہیں مسلم لیگ کا نعرہ یہ تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان یہ تھا یہ تو عصغ سودائی کی نظم ہے جو بہت بعد میں اس نے لکھی اور انیس سو پچپن کے دور میں اس کو اٹھایا گیا زیادہ جب کاجیانیہ کے خلاف تاریخ چلی نا تو اس وقت اس کو اٹھایا گیا پھر جنرل ضیا کے دور میں اس کو اتنا پروپگینڈا کیا گیا اتنا کہ وہ چیز کو مسخ کیا گیا کہ جی وہ مسلم لیگ کبھی کاج اعظم نے نہیں کہا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی نے نظریے پاکستان کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا آئیڈیالوجی آف پاکستان کبھی اس نے استعمال نہیں کیا کوئی مجھے بتا دے اس کی کسی اسپیچ میں کوئی ایسی چیز ہو یہ بعد میں گڑا گیا یہ یعہ خان کے دور میں جنرل شیر علی خان آئے تھے اور اس نے جو اس کے انفارمیشن منسٹر تھے اس نے آ کر یہ ڈکو سلا شروع کر دیا اور پروپرنا شروع کر دیا اور اخبارات میں زیڈ سلوئی اس کا بڑا چمچہ تھا اور اس نے پھر شروع کر دیا یہ اور اس کو پھر بہت سارے دوسرے لوگوں نے ایڈاپٹ کر لیا ایک تو کہ نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان حالانکہ کبھی بھی وہ استعمال نہیں کیا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی اور پاکستان کی تاریخ کو بہت زیادہ ڈسٹار کیا گیا ہے بہت زیادہ جو ہے اس کو مسخ کیا گیا ہے اور نوجوان نسل کو پتہ نہیں کیا سے کیا بتایا گیا ہے حقائق اس کے بالکل مختلف ہے اور راشد بھائی نے ابھی یہ کہا کہ جناح صاحب سیکولر مائنڈیڈ تھے بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا ریلیجن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا وہ پریکٹیکلی ریلیجن کے ساتھ بالکل نہیں تھے وہ سب کچھ کھاتے تھے سب کچھ پیتے تھے اٹھنا بیٹھنا کتا بھی انہوں نے پالا ہوا تھا سگار بھی پیتے تھے تھری پیس سوٹ بھی پہنتے تھے بالکل انگریزوں کی طرح وہ ایک سیکولر مائنڈیڈ شخص تھے آ, یہ حقیقت ہے اور ان کا کوئی ہاں اٹ واز جسٹ پولیٹیکل اسٹنٹ انہوں نے اسلام کو سیاست کے لیے استعمال کیا کیونکہ جب مسلم پہلے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں آ, وہ ہار گئے تھے مسلم لیگ ہار گئی تھی بعد میں جب وہ یہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے انگلستان آ, تو پھر وہاں ان کو کچھ بریفنگ دی گئی تھی کہ آپ نے مسلمانوں کا اگر ووٹ لینا ہے تو پھر مسلمانوں کی جو کمزور رگ ہے نا اس پر انگلی رکھنی ہے اور مسلمانوں کی کمزوری ان کا مذہب ہے اور جب تک آپ مذہب کو سیاست میں نہیں لائیں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے اور پھر انہوں نے یہی کیا مذہبی آدمی دنیا میں فلاپ ہوتا ہے مگر مذہب کو استعمال کرنے والا آدمی جو ہے وہ فلاپ نہیں ہوتا جسے مسٹر جناح نے کیا مسلمان مذہب کو یہ ہوا تھا وہابی بھی سلمان او بھائی نظر کرم یار تم سب سے بڑے منافق پالٹا کا سب سے بڑا منافق شخص یہ ہے نظر کرم یہ ابھی یہاں آ کر کہے گا کسی دوسرے روم میں جا کر کچھ اور کرے گا سب سے بڑا منافس ہے اس کی کوئی کسی بات پر آپ یقین نہیں کرو اب اس کی حقیقت میں تھوڑی سی ابھی آیا ہے تو میں سامنے بتاتا ہوں پیچھے پیٹ کے پیچھے اس کی غیبت ہوگی یہاں اسی ریئلٹی روم میں آ کر اس نے ہم لوگوں سے درخواست کی تھی کہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ ایتھیسٹوں نے پالٹاک پر بڑا گند کیا ہوا ہے میرا ساتھ دو آپ لوگ تو میں ایک روم کھولتا ہوں ایتھیسٹوں کی کلاس لوں گا اور روم اس نے جو کھولا اس میں کن کن لوگوں کو اس نے ایڈمن بنایا اور وہ ایتھیسٹوں کا روم بن گیا جناب وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا سب کو پتا میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا ہوں ایک دفعہ یہاں پھر اس نے مجھے اسپیشلی ریکویسٹ کیا کہ لفا شاہ آپ مجھے ایڈ کرو یہ پھر اپنے روم میں بلاتا تھا میں نک چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا تھا صرف دو تین دفعہ جب میں نے وہاں روم میں بیٹھ کر ماحول دیکھا تو میں نے کہا یہاں تو بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور لوگ پتہ نہیں کیسے کیا امبیا علیہ اللہۃسلام کو برابلہ کہا جاتا ہے اور یہ صاحبہ روم کے ایڈمن ہیں وہ اونر ہیں یہ بیٹھے ہوئے سب کچھ سن رہے اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں یہاں خادم رسول یہاں موجود تھے ایک دفعہ اور انہوں نے پھر ان کو کچھ جھاڑ پلائی پھر روم بھی جو ہے ان کے روم کے بارے میں تو پھر انہوں نے آ کر معافیہ تلفیہ مانگی اور یہ کہا کہ جی میں روم کو بند کر دیا ہے میں مجھے معافی دو میں بس مجھ سے جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی یہ ہو گیا اسی دن آپ دیکھو اس منافق شخص کی حرکت دیکھو اسی دن کیا کرتا ہے یہ کوئی آدھے گھنٹے بعد مجھے ایک دوسرے روم میں انوائٹ کرتا ہے مجھے انوائٹ کیا میں وہاں پر چلا گیا اس کے انوائٹ کرنے سے ہی روم میں دیکھتا ہوں وہ جی چنجی اور ٹاکر وغیرہ وہ ایڈمن بنے ہوئے ہیں یہ صاحب وہاں پر جو ہے وہ اب یہ تو ایسے ہی گئے ہیں اور مجھے انوائٹ کر رہے ہیں اور وہاں جو ہے گفتاخانہ گفتگو ہو رہی ہے میں نے فورن روم چھوڑ دیا فورن روم چھوڑ دیا میں آ گیا. میں تھوڑی دیر بعد میں نے میں پالٹاک چھوڑا اور اس کے بعد میں نے نک چینج کیا ایک دوسرے ڈگ سے میں پھر اس روم میں گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کی یہ کیا ہو رہا ہے وہاں جاؤں تو یہ صاحب موصوف جو ہے وہاں مائک پر خڑے, آئے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو گفتگو کر رہے تھے صاف ظاہر لگ رہا تھا کہ یہ منافق شخص ان شخصیتوں کو مواد دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور مذاق اڑائیں ان کا اور یہی ہوا کہ وہ بعد میں آ کر انہوں نے جو مزاق اڑایا یہ وہاں بیٹھے ہوئے دانت نکال رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس شخص کو جو ہے وہ یا ایسے روم میں آنے ہی نہ دیا جائے میں اس کو بہت پرانا جانتا ہوں یہ کیا کرتا ہے کے کتنے سے آتا تھا یہ مگر پال ٹاک پر اس سے زیادہ کوئی دوسرا جو ہے منافق شخص آپ کو ملے گا نہیں جیسا یہ منافق ہے یہ کبھی ادھر جا کر دوسری بات کرے گا کسی دوسری جگہ دوسری جگہ بات کرے گا تیسری جگہ تیسری بات کرے گا پھر اسی کا ایک ساتھی اسی ریئلٹی روم میں آ کر اس نے اس کا پول کھولا جی کہ بھائی اس نے ہمیں جو ایتھیسٹ تھے وہ ہمیں ایتھیسٹوں کو کہا کہ یار پالٹاک پر مولویوں نے بڑا گند کیا ہوا ہے اور آئیے تو ایک روم کھولتے ہیں اور مولویوں کی کلاس لیتے ہیں اب ہم جو تھے وہ ہم سب کو اس نے مولوی بنایا اور ان کے آگے مولوی کر کے پیش کیا اور ہمیں جو ہے وہ یہاں پر اس نے یہ کہا کہ جی ایچو کے خلاف روم وہاں ان کو کہا کہ جی مولویوں کے خلاف روم آپ مجھے یہ بتائیے آپ سب دوستوں سے پوچھتا ہوں ایسے شخص کو کیا کہیں گے آپ لوگ کیا کہیں گے جانی بابا آپ مائک پر آئیے اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے لف اور شاہ جی میں اس سیلفی سے تو بیٹر ہوں جو کہتا ہے کہ رسول کا دل کالا تھا جان بابا اس نے اتنی تقریر کی ہے یہ اپنے پیرو مرشد ویلفی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا کہ سیلفی درود کا کیسا مذاق اڑاتا ہے راشد صاحب آپ کے پاس ہو ریکارڈنگ ہر ہر کر کے جو دروج کا مذاق اڑا رہے کم سے کم یہ تو میں نے پال پہ نہیں کیا میں نے کبھی رسول کے بارے میں ایسی غلط بات تو نہیں کی جو تمہارا پیرو مرشید سلفی جو ہے کہتا ہے مجھے سلفون مل گیا ہے میں نے شارجہ اور دبئی دیکھ لیا ہے ماں بابو حنیفا کا مذاق اڑا کے تم لوگ تو کافر ہو تم لوگ جو ہو تم لوگ جو ہو تم لوگ تو رسول کا مذاق اڑاتے ہو درود کا مذاق اڑاتے ہو تم لوگ مجھے کہاں سے آ کے مناسب کہہ رہے ہو پہلے اپنا کردار دیکھو یہ روم جو سارے بال پہ کھلے ہیں وہ تمہارے لیے کھلے ہیں میرے لیے نہیں کھلے یار مونس صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں اس وقت در ریالٹی میں جو اتنا بڑا جہاد چل رہا ہے کیا وہ اسلم کے خلاف چل رہے ہیں یار لف اور شاہ کے پیر و مرشد کے خلاف چل رہے ہیں تو میرے بھائی پہلے اپنی جو ہے جا کے بنیان ٹھیک کرو بعد میں آ کے میرا جو ہے بھاشن دینا کیوں جانی بابا کیا ان کے مرشد نے نہیں کہا کہ رسول کا کالا تھا کیا ان کے مرشد نے جو ہے دروج کا مزاق نہیں اڑایا کیا وہ سب ریکارڈنگ جو ہیں وہ جالی ہیں لانا تو وہیوں کے اوپر اس لیے میں نے وہابیت چھوڑ دیا کیونکہ تم لوگ وہاں لوگ جو ہو تم لوگ گستاخ رسول ہو اب مقابلہ جو ہے وہ خادمِ رسول اور گستاخِ رسول کے درمیان ہوگا السلام علیکم <coughs> بھائی شاہ صاحب جو ہیں وہ پکے جو ہے سنتے ہیں بہت کٹا تھا سمجھے بھائی تو یار نظر تو یہ کرتا تو آیا ہے نا اب جن لوگوں کو دکھ ہوا ہے تو وہ کس طرح مطلب اب تیری باتوں سے وہ مطلب اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا سب نے دیکھا تو ہے یار <coughs> اچھا میں نے یہ پڑھا سب نا یہ میں نے پڑھا سائیں وہ جو مونسن بھائی نے لکھا ہے نا وہ دو عورتوں کا ہے اس میں ذکر ان کے حص کی کہانی ہے وہ اب بعد میں پھر اس کو یہ اس کو لے کے گئے پھر اس کو اس سے بتایا کہ بغیر استاد کے جو لوگ <coughs> علم جانے بغیر کچھ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو برائی برا ہوتا ہے <coughs> اس کا یہ سب کچھ نکلا یہ جو پڑھ رہا تھا میں کافی کافی لمبا ہے یہ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی کیوں کہانیاں بناتے تھے یہ میں سمجھ میں نہیں آیا بھائی آپ ایک عالم ہیں آپ اس طرح کی لکھیں گے تو وہ عجیب ہو جاتا ہے نا تو یہ بات تھی منسون بھائی ہاں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آئی مجھے بعد میں تو بعد میں آپ پڑھیں نا شروع میں تو اس نے یہ بتایا سب نا اس کے بعد وہ بتا رہے خبردار اپنے لالچ میں ترازو کو نہ چھوڑ تمنا اور ہیس تیرے دشمن اور گمراہ کرنے والے ہیں کل چاہتی ہے کل سے محروم رہتی ہے حرض حاقم ہے اے نامد نامد کے بیٹے وہ باندھی روانہ ہوئی اور کہتی تھی ہائے اے بی بی استاد کو روانہ کر دیا تو نے بغیر استاد کے کام بنانا چاہا جاہلوں کی طرح جان دینا چاہا اے تم نے میرے نا کے سلم چرایا تجھے سے شرمائی کے جان کا حال معلوم کر لے تو وہ سارا میں نے یہ پڑھ رہا ہوں ہے منسن بھائی آپ نے تو پڑھی ہے یار آپ تو اس چیز میں ہے نا تو یار بعد میں تو وہ اس کو ہاں مصنوعی روم ہے تو اس کا ترجمہ کیا تھا خانوی صاحب نے کیا اس کا نا تو اس کو انہوں نے اس کو انہوں نے جو ہے غلط پیرے میں جو ہے نا وہ جناب کیا نام ہے ابن داؤد صاحب جو ہے اس کو غلط پرائے میں باندھ رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو استاد کے بغیر وہ نہیں حاصل کر سکتا اگر بغیر استاد کے کرے گا تو وہ اسی طرح کے چکروں میں پھنسے گا جس طرح اس بڑیا کے ساتھ ہوا یہ ہے اس کا نا جیسے آپ نے دیکھا نا وہ مصنوعی اپنے جس کی شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے شیخ سادی کی اب ان کی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا کہانیاں ہیں اور ان کہانیوں سے جو نا آخری میں سبق بھی ملتا ہے جیسے کہ ایک میں نے پڑھی تھی بچپن میں کہ ایک بادشاہ تھا اس کا وزیر تھا تو وہ لوگ اس کے خلاف تھے وزیر کے وزیر جو ہے نا غلط کام نہیں کرتا تھا تو اس نے بادشاہ نے اس کو سمجھایا تو وزیر نے کہا وزیر نے کہا کہ مجھے کیا ڈر ہے میں کیوں کسی سے ڈروں میرا تو ماضی بے داغ ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کو پھر شاعری میں انہوں نے بیان کیا نا وہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ جو تھا وہ اس طرح تھا زیادت دار کو کیا جانچ کا ڈر کوئی کیوں دھوئے گا بیداخ چادر یہ اس کا اردو میں ترجمہ تھا زیادت دار کو کیا جانچ کا ڈر کوئی کیوں دھوئے گا بیداخ چادر پھر ایک وہ دوسری کہانی پڑی تھی کہ اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے یا کوئی کچھ ہو رہا ہے تو اس کو وہیں روک دو برائی ہو رہی ہے تو اس کو وہیں روک دو اگر وہ برائی بڑھ گئی تو وہ پورے معاشرے کو تباہ کر دے گی پورے معاشے کو تباہ کر دے گی جس طرح جس طرح ایک پانی رستہ ہے زمین سے اگر آپ اس کو بند کر دو گے تو وہ وہیں بند ہو جائے گا ورنہ وہ بہتے بیالا تالاب بن جائے گا اور ہاتھی کو بھی اس میں ڈبو دے گا تو اس میں اس طرح اس نے بیان کیا تھا باغ باغ میں پودا جو ہو تازہ لگا ایک بچہ بھی اسے دے گا ہلا جم گئی لیکن جڑے تو پھر وہی وہ دس جوانوں سے نہ اکھڑے گا کبھی بیل چیئر سے رستہ چشمہ روک لو بڑھ گیا تو دے گا ہاتھی کو ڈبو اب وہ اس طرح کی بنتی تھی وہ اس کے سبق بتاتے تھے اب اس میں بھی وہی اس کہانی میں بھی وہی ہے جو وہاں بھی اس کو غلط پہرائے میں لے رہے ہیں. تو پتا نہیں یار یہ, یہ میں نے پڑھی تھی بہت حتی تیسری جماعت میں تو اس میں بہت ساری ہیں اس میں نا اپنے گل... بوستان اور گلستان سے آدھی جو تھی تو مجھے یاد ہے ابھی تک کچھ ابھی یہ بھی یہ جو مصنوعی ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا تو فارسی سے اس کا بھی یہی یہ ہے آپ بتاؤ اس میں یہ انہوں نے غلط مطلب لیا یہ لو یا مون بھائی آجو اپنا بھول گیا وہ بول رہا ہے ہر کھانے والے جانور کا پشاب ہلال ہے کھوتا ہلا لے تو اپنے گھر والوں کو کھلاو بچوں کو پلاؤ ٹونک کے طور پہ سب صحیح ہو جائے گا السلام علیکم دیکھیں جانی بابا چیز یہ ہے کہ مولانا روم جو ہیں انہوں نے ستر ہزار نظمیں کہلیں یا جو بھی ہے مسلمیاں لکھی ٹھیک ہے ان کے کلام کو لوگوں نے کرانے مینوی بھی کہا ہاں جی اور لوگ اس کو تبرکن اپنے گھروں میں رکھتے رہے ہیں سینکڑوں ساتھ پھر پینتیس چالیس سال کا جو کیریئر ہے اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا اس کے اندر اگر دو اس قسم کی ہیں بھی چیزیں اب دیکھیں نا علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر میسولینی کی بھی تعریف کی ہوئی ہے میسولینی نے جو قتل و غارت کی ہے سبھی کو پتا ہے اگر اب آپ اس طرح پکڑنا شروع کریں گے شاعروں کو تو علامہ اقبال کو تو Uh, मतलब آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے یہ تو اب آپ دیکھنے کی آنکھ ہے نا جی کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو تو ایک ٹائم تھا گاندھی نے ہٹلر کی بڑی تعریف کی پھر ایک ٹائم آیا کہ اس نے اس کو رجیکٹ کر دیا یہ تو اب اس کا مطلب ہے کب ان کی شاعری نہ کی جائے شاید تو سیکنڈلی یہ ہے کہ رومی صاحب جو ہیں مولانا وہ تو وعد الوجود اور صوفی اعظم ان کا حنفیت سے کیا تعلق ہوئی حنفیت میں تو منصور کو جو پھانسی دی گئی وہ تو آپ دیکھیں کن لوگوں نے دلوائی حفیت تھی نا جی جو جس فکا کے تھرو منصور کو پکڑا گیا اور اسی طرح یہ دوسرا جو تھا ادھر دہلی کے دروازے کے سامنے جس کا نام لیا جاتا ہے صوفی کا بڑا مشہور وہ اس کی غزلیں گاتی, گاتی ہے وہ سرمد نام ہے شاید اس کا اس کو بھی حنفی فکا کے تھرو اس کا سر اتارا گیا سرمد کہتا تھا کہ جی کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے تو ان کی اب اس کے اوپر بات ہوگی انہوں کا نہیں پورا کلمہ پڑھو اس نے کہا کلما لا اللہ پورا کلمہ ہے ٹھیک ہے انہوں کا نہیں اس کے اوپر قتل کا فتوا اس کو اس کا سر اتار دیا اسی طرح منصور کی بات تھی تو عرض یہ ہے کہ اب آپ کس طرح ان چیزوں کو لیتے ہیں اور یہ تو ایک تلامزہ ہے ایک کس کو کہیں گے کہ ایک, ایک جیسے میٹافورک چیز ہے کوئی ریالٹی تھوڑی ہے کہ مولانا نے کوئی دیکھ لی چیز اس کو بیان کر دیا نہیں وہ تو ایک تخیل ہے تو میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی امریکہ کے اندر کسی پوئٹ کو اس کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے تو وہ تو جس کا ترجمہ بھی کیا اس سے بڑی ان سے لگاؤ بھی ہے تو مولانا رومی ہیں وہ میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ اچھا کلام پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں یہ تو ایسے ہی ایک, ایک الزام برائے الزام ہے نا جی؟ یہ شاید دو تین ہفتے چلے گا اور جانی بابا پھر شاید یہ نشہ اتر جائے گا تو میرا خیال پھر ایک ٹیبل بات چیت ہو سکتی ہے ادھر ستر ہزار نظموں میں یا مصنوعیوں میں اگر ایسی ایک ہے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے آخرکار تخیل ہے یہ ایک پوئٹک ہے وہ کوئی یہ تو نہیں کوئی اس کو اب یہ کہنا ہے کہ جی یہ حنفیس سکالر تھا نہ تو رومی حنفیس سکالر تھا اور نہ ہی اس نے کوئی فکا لکھی اس نے تو نظمیں لکھی پھر تو لگائیں علامہ صاحب کے اوپر بھی علامہ صاحب نے جو ہے وہ اس کو محسولی کی تاریف کیوں کی آ جائیں مائک کے اوپر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سارے مولوی چپ ہیں چپ کیوں ہے جناب آپ آ جائیے مائک پر آپ کو کسی نے منع کیا آپ آئے مائک پر بات کریں پھر وہاں سے بات سے بات نکلے گی تو یہاں کون سا مولوی ہے یہ جی؟ میں بھی مولوی نہیں ہوں میں تو اپنے آپ کو میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں مولوی ہوں جانی بابا تو وہ ہے ہی نہیں اور کم از کم یہ تو ان کے بارے میں تو مجھے پتا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہے یہ سگریٹ وغیرہ بھی پیتے ہیں میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا یہ جانی بابا کبھی کبھی سرویسا بھی پی لیتے ہیں میں وہ بھی نہیں پیتا اور گریس میں یہ کریلا بھی پیتے تھے سگریٹ وہاں کی بڑی اوزو بھی پیتے تھے سگریٹ نہیں جی اوسو تو پیتے تھے نا جب گریس میں تھے آپ اور جانی آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں پتا بڑے وہاں سے وہاں پر آپ پوچھتی ہوتے بڑے پیسے لیتے تھے بھائی خوب کمائی کرتے تھے یار ایسے بھی مجھے مجھے جو ہے نا ایک دوست نے بتایا جانی بابا بڑا اب شیخ جی او فاتحو فاتحوام بھائی بیٹھے بھائی جانی بابا جی میرے ساتھ ایک دفعہ واقعہ ہوا جب گریس میں میں شروع شروع میں گیا تو تو ایک دفے ایک پکی عمر کا آدمی تھا ابھی جوانی تھی ہماری بالکل جو ہے وہ اسمارٹ آدمی نیوی کے آدمی تھے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا ہاتھ ملا کر اب وہ ہاتھ میرا نہیں چھوڑے تو, <laughs> تو مجھے مجھے بنتا ہے پا میرا تو نے کہا تھی میں <laughs> سمجھا دی اس کی بات تو <laughs> مجھے, مجھے بنتا ہے <laughs> गामी थी कोनो तो मैंने जो है वो उसको अब मैंने उसको कहा कि नहीं जी मैं हाथ छुड़ा के जो है वो उससे باغ نکلا میں سمجھ گیا کہ میرے کا یہ کون آدمی ہے اے? یہ کس टाइप का کس قسم کا آدمی ہے اس قسم کے بہت سارے آدمی आदमी जो ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے تو آپ کا کبھی گریس میں کبھی ایسے اس سے واسطہ ہوا یا نہیں ہوا گریس میں آپ کو کبھی واسطہ ہوا یا نہیں ہوا ایسے لوگوں سے میرا تو کئی ایسے لوگوں سے آمنا سامنا ہوا اچھا ابھی میں مائک پر جو آیا یہ نظر کرم جو ہے اس کی وجہ سے نظر کرم نے آ کر جو ہے وہ مجھے کہا کہ جی آپ وہاں لوگ یہ کرتے ہو آپ وہابی بھئی اگر مجھے وہابی کہتے ہو تو الحمدللہ چلو جی میں وہابی ہوں اگر مجھے سلفی کہتے ہو تو ٹھیک ہے جی میں سلفی ہوں مگر مجھ سے میرے منہ سے نکلے ہوئے کبھی آپ نے کسی قسم کے آ, کلمات اس قسم کے سنے ہو تو میں مجرم ہوں تو مجھے آپ بے شک کہہ سکتے ہو اور دوسرا وہ تمجن بھائی اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں ابھی انہوں نے کہا کل ریکارڈنگ پیش کر دیں گے کس کی ریکارڈنگ پیش کر دیں گے جی؟ دوسری یہ نظر کرم نے جو بات کہی میری کل ریکارڈنگ پیش کر دیں گے آپ کی میری ریکارڈنگ پیش کر دیں گے جی بے شک جی پیش کر دیں گے جی؟ فاتح عوام جی بے شک ریکارڈنگ پیش کر دے میں کبھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا ایڈٹ نہ کرنا کوئی کہیں ادھر سے لفظ ادھر سے آپ نے کہا میں وہاں بھی ہوں ہاں جی بالکل بالکل میں مانتا ہوں میں وہابی ہوں بالکل میں مانتا ہوں ہم سب وہابی ہیں ہم سب وہابی ہیں اللہ تعالی کا نام وہاب ہے اور جو بھی اللہ تعالی کو مانتا ہے وحاب. محمد بن عبد الوہب اس کا میں پیروکار نہیں میں یہ بتا دوں باقی دوسرے لفظوں میں میں وہاں بھی ہوں تو میں کہتا ہوں میں کب نہیں کہتا ہوں آپ بے شک جو ہے نا وہ ایک دفعہ نہیں سو دفعہ پیش کریں یہ تو ابھی نظر کرم نے مجھے یہ کہا تو میں یہ بتا دوں کہ جس شخص نے دود شریف کا مذاق اڑایا جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کستاخی کی ہو وہ تو ہم تو ایسے شخص کو مسلمان ہی تصور نہیں کریں گے تسلیم نہیں کریں گے جو حضور اکرم کی شان میں کستاخی کرے اور جس کسی نے درود شریف کا مزاق اڑایا کم از کم اتنا تو ہے کہ اس نے مائی پر آ کر سب کے سامنے مذاق اڑایا اور ریکارڈنگ کی گئی سب نے سنا سب گواہ ہیں اس نے چھپ کے وار نہیں کیا مگر نظر کرم اس نے یہاں ہمیں آ کر کہا کہ ایتھیسٹوں کے خلاف روم کھولنا ہے اور وہاں ایتھیسٹوں کو بولتا ہے کہ پالٹاک پر مولویوں نے کیا, تنگ کیا ہوا ان کی کلاس لینی ہے ان तो یہاں تو منافق کون ہوا وہ اگر کچھ کرتے ہیں تو ظاہر کرتے ہیں نا انہوں نے اگر کچھ کہا تو سب کے سامنے کہا آپ کی طرح چھپ کے تو کسی کو وار نہیں کیا تو آپ تو سب سے بڑے پالٹاک کے منافق ہو سدائے رزا بھائی آئیے مائک میں آپ کو دیتا ہوں شکریہ جی یہ ابھی آپ پتا تو کل چلے گا جب آپ کی ریکارڈنگ چلے گی جو آپ نے کہا ہے تو ہمارے بندوں نے چھپ چھپ کر آپ کی ریکارڈ کر لی ہے کل مارکیٹ میں آ جائے گی آپ جانے اور ریکارڈنگ جانے و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آواز میری آ رہی ہے تو براہ کرم ٹہم دیتے ہیں اچھا لف شاہ بھائی نے کہا کہ جناب ہم سب آبی ہیں جناب میں تو اپنے آپ کو وہاں بھی نہیں کہوں گا صحیح نہیں اس کی وجہ ہے دیکھیں ہمیں معلوم نہیں ہے ہم اپنے آپ کو بس جناب وابی نے شروع چھوڑ دیا وہاب اللہ کا لفظ ہے اور وہابی کے مطلب جناب اللہ والے تو جناب ہم اپنے آپ کو وہاں بھی کہنا شروع دیتے ہیں دیکھیں وہاب میں بیچ میں جو ہا آ رہا ہے دو چشمے والا اس پر تجدید ہے ایک وہ جزم کے ساتھ ہے اور دوسرا متحرک ہے لیکن وہابی میں ہا پر تجدید نہیں ہے وہاں پر ہا سنگل ہے صحیح ہے وہاں پر ہا جو ہے وہ سنگل ہے تجزیز کے معنی ہے کہ بخشنے والا بہابی جس میں اللہ کو جو اصل لفظ ہے اس کے معنی ہے بخشنے والا لیکن یہاں پر جو بھابی ہم کہتے ہیں اس کے معنی کہیں قتل یہ نہیں ہے کہ اللہ والا یہاں پر یہی ہے کہ ابن عبد الحاب نجی والا اللہ والا کا مطلب نہیں ہے تو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ والا بھابھی مطلب کہ یہ والا ہے نا الگ چیز ہے وہابی الگ چیز ہے کیونکہ اس میں تجدید آ رہی ہے اللہ کے نام میں تجدید ہے ہاں پر اور جو ہم بہابی ان کو کہتے ہیں سلفیوں کو اہل اری اہل خبیصوں کو ان کو اس میں ہاں جو ہے سنگل ہے اس میں وہ نہیں ہے تجدید نہیں ہے تو ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیجیے غور سے آگے سے اپنے آپ کو بہابی مت کیجیے گا جلاشادی رات کیا کریں خدا رضابائی ہمارے شاہ صاحب بڑے شریف اور بول انسان ہیں اور وہ آبیوں نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے ہوئے ہیں ان کے لیے دبا کر جایا ڈورے ڈالے یار یہ بات عجیب سی آپ نے کہی پاتا ڈورے ڈالے سی بات نہیں ہے یہ کیا بات ہے بھائی روم اتنا خاموش کیوں ہے نہ تو مجھے آ رہے ہیں مائک نہ کوئی آ ہے مائک چھوڑ دیا تو اچھا جناب یہ ٹاجر بھائی ذرا یہ سنیے گا ابن بارہ شریف کی حدیث ایک ہے بخاری شریف کی ہم حدیث پیش کرتے ہیں چھوڑیں نا میں اس روم کو مجھے انوائٹ کیا تھا میں دوبارہ میں اس روم میں نہیں گیا میں آ میں یہ حدیث ہے اس کا باب ہے اکیس باب ریا حدیث ہے اس کی فور تھری فور فائیو فور تھری فور فائیو حدیث کون سی ہے فور تھری فور فائیو بخاری شریف کی اکثر ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی کریم آئے سلاد اسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تمہارا شرک میں مبتلا ہو جانے کا کوئی خوف نہیں تو اکثر ہمارے بھائی اس میں کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم اسلام فرمایا کہ میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی تو وہابیوں کی طرف سے بتا رہتا ہے جناب یہاں تو امت کا لفظ ہی نہیں ہے یہاں تو لفظ ہے تم میرے بعد یعنی کہ صحابہ سے مخاطب کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ میرے بات شرک نہیں کریں گے صحیح؟ لیکن دوسرا جو اس کے بعد والا حصہ ہے وہ بھی صحاب کرام کے لیے صحیح نہیں ہے کہ تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو صحابۂ کرام یہ الزام بھی صحیح نہیں ہے یہ جو حدیث ہے ابن نماز شریف کی حدیث ہے امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے شداد منوز کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں اپنی امت پر سے ڈرتا ہوں میں اپنی امت سے شیش ڈرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا یار سر کیا آپ کے بعد آپ کی امت شر کرے گی آپ نے فرمایا ہاں کرے گی لیکن وہ سورج چاند سنم یعنی کہ بدھ کی عبادت نہیں کرے گی بلکہ وہ اپنے امال کی نمائش کرے گی یعنی کہ ریا کاری کرے گی بیسکلی حدیث یہ ریا کاری کے حوالے سے لیکن اگر آپ غور کریں تو نبی کریم علیہ صلاط والسلام نے اپنی امت کے لیے سورہ چاند اور بتوں کی عبادت یعنی کہ شرک کرنے کی نفی کری ہے اس روایت میں پوری امت کی کری ہے یہ صرف صحابت تک محدود نہیں ہے امت کے لیے آپ نے لفظ استعمال کرا ہے شراک میں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں نا یہ امام حاکم سے ہیں بالکل ایسا ہی اندازہ میں ہے کہ یہ حدیث ایک اور حدیث آپ کو میں دیتا ہوں اسی نماز شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث ابن بادشاہ شریف کی ہے باب قرآن کے اٹھنے اور علم کے اٹھنے کا ہے جب قرآن اٹھ جائے گا اور علم اوڈی آئے گا اس حوالے سے باب نمبر 26 ہے 26 نمبر باب ہے اس کی حدیث نمبر اس کا ہے 4185 حدیث نمبر ہے فور امام عاکم کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے امام مسلم جس شرط پر روایت لیتے ہیں اور شرط کہ یہ صحیح حدیث ہے کہتے ہیں حضرت ابو خدافر رضی اللہ تعالی روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اسلام مٹ جائے گا محف ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں کسی کو خبر نہ رہے گی کہ روزہ کیا ہے زکوۃ کیا ہے نماز کیا ہے حج کیا ہے اللہ کی کتاب پر ایسی رات آئے گی کہ روئے زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ ہوگی نہ رہے گی لوگوں کے طائفے باقی رہ جائیں گے بوڑھے اور مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے پایا تھا اور ہم بھی کہتے ہیں آگے لکھا ہے کہ حضرت سلاح نے, سلاح نے حضرت, حضرت, حضرت سے کہا یہ لا الہ اللہ کا کہنا ان کو فائدہ پہنچائے گا یعنی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے معلوم نہیں ان کو کچھ زکوات کے بارے میں معلوم نہیں ان کو زحج کے بارے معلوم نہیں ان کو بس اتنا معلوم ہے کہ ان کے بڑے لا الا اللہ کہتے ہیں تو کیا ان کا یہ لا الا اللہ کہنا ان بوڑھے مردوں عورتوں کا کیا فائدہ دے گا جبکہ ان کو خبر تک نہ ہوگی کہ روزہ نماز زکاط حج کیا ہے یہ سن کا حضیفر علی اللہ تعالی نے منہ موڑ لیا اور صلاح نے تین بار حضیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا حضافر رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں بار منہ موڑ لیا پھر کی طرف متوجہ ہو کر کہا یا تنجی سیلا تو تنجیماری یا سیلا تو تنجی ہم مناری لا ان کو آگ سے نجات دے گا ان کو آگ سے نجات دے گا ان کو آگ سے نجات دے گا یعنی کہ یہ کلمہ پڑھنا ان کو آگ سے نجات دے گا اب یہاں بھی ہے دیکھ لیں آپ قرآن اڑی آئے گا نماز کا ان کو پتا نہیں ہوگا زکوٰۃ کا ان کو پتا نہیں ہوگا حج کا ان کو پتا نہیں ہوگا روزے کا پتہ نہیں ہوگا نبی کریم عریشا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے آپ نے یہ کہا کہ وہ یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تلاوت بھی نہیں کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے حج روزہ زکاط نہیں کریں گے لیکن اپنے باپ دادا کے سنے ہوئے کلمے کو ضرور یاد کریں گے کہ جنا ہمارے باپ دادا کلما پڑا کرتے تھے اس طرح کا لا تو حضرت کہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنا بھی ان کو آگ سے نجات دے گا یہ کلمہ پڑھنا بھی آگ سے نجات دے گا یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی تو شرک کا فتویٰ لگانے والے اراحادی سوار کا بغور کریں اور ابن کثیر نے تو زوالے طور پر سوار کا حضرت حضر اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غالباً بیان کی نبی کریم علیہ سرت السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے چہرے سے قرآن کا نور دکھائی دیتا ہے, ہوگا وہ قرآن کو اتنا پڑھیں گے اتنا پڑھیں گے جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر قرآن کا نور ظاہر ہوگا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ قرآن کو پسے پچھ ڈال دیں گے اور اپنے پڑوسی پر شرک کا فتوا لگائیں گے اپنے پڑوسی پر شرک کا فتوا لگائیں گے فرد حضر اللہ نے فرمایا رسول اللہ مشرق کون ہوگا جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا وہ مشرق ہوگا یا مشرق وہ ہوگا جس نے فتویٰ لگایا تو نبی کریم علیہ رہی صلاح نے فرمایا کہ مشرق وہ ہوگا جو شرک کا فتویٰ لگائے گا تو یہ حدیث واضح ہے آج آپ دیکھ لیں کہ جا بجا حرمین شریفین میں بھی یہی شرک کا لا کر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے وہاں کے مسلمانوں کو شہید کرا علماء کو شہید کرا حالانکہ نبی کریم علیہ سلاط والسلام کی واضح حدیث سے مبارکہ ہے حجت الوداع پر بھی آپ نے یہ فرمایا اور دوسری جگہوں پر بھی نبی کریم علیہ سلاط والسلام نے فرمایا ترمیزی شریف کی بھی حدیث ہے امام ترمیزی نے تو صحیح کہا کہ حضرت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا جان لو شیطان قطعی طور پر نا امید ہو چکا ہے تمہارے اس بلد یعنی کہ شہر میں اس کی عبادت کی جائے لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جو تم کو حقی... جن کو تم حقیق جانتے ہو ان اعمال میں تم شیطان کی اطاعت کرو گے اس وجہ سے وہ تم سے راضی رہے گا اور ایک جی امام حاکم کی اپنے ابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تو حضرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تمہاری اس سرزمین میں پوری طرح شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ اس کی زمین اس کی بات ہوگی وہ ان اعمال پر راضی ہو گیا جن کو تم حقی سمجھتے ہو اے لوگوں ڈرتے رہو میں تم نے وہ کچھ چھوڑ گیا ہوں کہ اگر تم نے اس کو پکڑا ہرگز نہ بھٹکو گے واللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے صحیح تو نبی کریم علیہ صلام بھی اس حاکم کی اور ترمیری شریف کی نسائی میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے ابن ماجہ میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے امام احمد بن امبل نے بھی اس روایت کو نقل کرا ہے حجر الغضا والی تو اس میں یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حجاز مقدس میں اللہ شیطان بالکل نامید ہو چکا ہے اس شہر سے کہ اس میں اس کی بات کی جائے ایباد سے مراد یہی ہے کہ بتوں کی بات کی جائے اس کی بات سے مراد یہی کہ اس نے شرک کیا جائے تو نبی کریم علیحیِ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان بالکل نامید ہو چکا ہے اس شہر سے کہ اس کی بات کی جائے ہاں جس کو تم پسند نہیں کرتے تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے جس کے شیطان سے دراز ہو جائے گا وہ کون سی چیزیں تھیں جس سے سابق کرام جو تھے وہ پسند نہیں کیا کرتا حقیقت کی سمجھتے تھے وہ یہی دنیا ہے جو میں نے پہلے حدیث نمازہ کی پیش کی تھی وہ یہی دنیا ہے کہ دنیا میں لوگ اتنے پڑھ جائیں گے دنیا مال و متا کی وجہ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے شیطان ان سے راضی ہو جائے گا جس میں پڑھ کر وہ دین کو بھول جائیں گے تو یہ چناحادی سے وارکہ تھیں جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جس شرک کا نام لے کر دین کا نام لے کر اسلام قرآن و حدیث کا نام لے کر یہ انہوں نے مسلمانوں کو شرک کے فتوے لگائے اور اس فتوے کی آڑ میں مسلمانوں سے کو ذبح کرا مسلم علماء کو ذبح کرا انہوں نے ان لوگوں کو ذبح کرا جنہوں نے اپنے سر کے بال نہیں منڈوائے ان لوگوں کو ذبح کرا جنہوں نے اپنے سر کے بال نہیں منڈوائے وکیلے کے ماننے والوں کو ذبح کرا سب کو مطلب کہ شیر کا فتوا لگا کر کسی کو بھی نہیں چھوڑا نہ عوام کو نہ علما کو سب کا شیر کا فتوا لگا کر انہوں نے ان کو کھول دیکھ لیں ان کے شرک کی حقیقت آپ دیکھ لیں اور نبی کریم علیہ اللہ کی واضح اور صحیح احادیث آپ دیکھ لیں یا تو آپ احادیث کو مانے اور ظاہری باتیں مسلمان حدیث کو مانے گا کسی جاہل غبی امام کے پیروی نہیں کرے گا عبد البہ نزیر جو ہے وہ غبی تھا جاہل تھا وہ خود اس کے دو اساتذہ نے اس... اس خلاف لکھا اس کے بھائی نے اس کے خلاف لکھا علامہ نے اس کے خلاف لکھا ایک دو نہیں کئی علماء نے اس کے خلاف لکھا علامہ محمد بن سلیمان قرشی شافعی نے الاسوارق ال الہیات سے خلاف کتاب لکھی عبد یہ بھی اس کے ساتھ تھے یہ بھی ابن عبد الرحم رضیکی کے ساتھ تھے علامہ عبد الله بن عبد اللطیف نے اس کے خلاف لکھا کتاب لکھی یہ بھی اس کے ساتھ تھے تجرید تجرید الجہاد اشتہاد علامہ نے رعود کتاب علام علام محمد بن عبدالرحمن بن عفالق ہمبلی نے تحقل مقل الدین کتاب لکھی علامہ مکہ مکرمہ کے اولا سے انہوں نے اس کتاب علامہ سید حداد نے بسالہ سیف البات کتاب لکھی پھر آپ نے دوسرا ایک اور لکھا مرزا الام علام عبدالرحم علامہ عبداللہ بن ابراہیم نے اخبیا اغ... کتاب لکھی علامہ سید عبدالرحمان سیون اشار کے قصیدہ لکھا اپنا قصیدے میں ابن عبد البہاب نزدیک رد کرا اس کے علاوہ علامہ طاہر سمبل حنفی نے الانتصار الانتصار التصار الابرار کتاب لکھی اس کے علاوہ علامہ احمد بن عبد باقی بسی شافعی نے کتاب لکھی اس کے خلاف علامہ عبدالوہاب بن برکا شافعی نے علامہ عبدالرحمان نے شیخ احمد مصری حسائی نے شیخ محمد صالح شافعی نے محدود شہیر علامہ صالح فلانی نے کتاب لکھی شیخ محمد بن احمد بن عبدال لطیف حسانی نے علامہ اسماعی تمیم مالکی رحم اللہ تعالی نے جو تونس کے شیخ اسلام تھے انہوں نے کتاب لکھی اس کے خلاف علامہ محقی صالح القواش تونسی نے اس کے خلاف کتاب لکھی محقی سید دعوت بغدادی حنفی نے اس کے خلاف لکھی اس کے علاوہ سید منعامی نے اس کے خلاف ایک قصیدہ لکھا اس قصیدے میں آپ نے لکھا او فی حلق الرأسی بسقاقینی بالحد حدیث ون صحیح بالاس اسانید ان جدی اپ کہتے ہیں کہ کیا میرا سوریوں سے چوریوں سے کیا میرا سر چوریوں سے منڈنے اور حد جاری کرنے کی کوئی صحیح حدیث میرے नाना صلى الله تعالی وسلم کی ہے یا اپ نے عبد نجیز اپنے رسالے میں سوال کیا ہے کہ تم جو یہ چوریوں سے سر منڈتے ہو اور جو سرنی منڈواتا اس کو حج جاری کرتے یعنی کہ اس کو قتل کرتے ہو تو اس کی کوئی صحیح حدیث میرے نانا صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے تمہارے پاس یہ سید تھے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ الفاظ سمال کرے کہ میرے نانا صلی اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اللہ محمد اسماعیل امیر نے قصیدہ لکھا اور سید عبد المصطفیٰ مصری بلاکی نے قصیرہ لکھا علامہ سمودی نے دو جلدوں میں سعد الدار کتاب لکھی اس کے خلاف علامہ سید احمد داران شافعی مکی مفتی مکرمہ نے سنیہ کتاب لکھی علامہ یوس نبانی نے شوائے الحق فی طوس سیلو سید خلق کتاب لکھی اس کے خلاف جمیل شدکی زہابی بغدادی نے الفاجل صادق کتاب لکھی شیخ مہدی مفتی قاسم یعنی مراکش کی مفتی تھے آپ نے تبصل پہ کتاب لکھی ہے شیخ مصطفی حمامی مصری نے باد کتاب لکھی شیخ ابراہیم حلمی قادری اسکندرانی نے ایک رسال لکھا جلال کشف الحوال خلق کتاب سید علامہ سید ہزارمی نے ایک رسال لکھا البراحی نے ساتیہ علامہ حسن شتی حمبلی دمشقی نے ایک رسال لکھا النقول شریت سیر الحابیت کتاب کی شیخ محمد حسنین مخلوف نے کتاب لکھا توس البل امبیا ولا شیخ حسن حزبک نے کثال لکھا المقالت الوفیت وفیر وحابیت شیخ اطا قسم دمشقی نے وسال لکھا القول المردی یتو سیر وحابیہ علامہ جل شیخ یوسفی شافئی میں تین مکالجات لکھے تو یہ چھتیس سے قریب کتابوں کے نام ہیں جنہوں نے ابن عبد البہاد نزی کے خلاف اس کے رد میں کتابیں لکھی اور ہر کسی میں کوئی رسا توصیل کے حوالے سے کسی مراد ہے کسی میں اس کے عقائد اور اس کے اس کی جو ظلم ڈھائے اس نے وہ لکھے گئے ہیں اولیاء کرام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کسی نے ان کا جواب دیا ہے تو علماء نے تقریبا اس کے سارے عقائد کے حوالے سے اس کے سارے معاملات کے حوالے سے اس کا رد کیا ہے یہ تمام نام علامہ ابو حامد بن مرزوق نے اپنی کتاب اتوس بن نبی وجہت الوہابین کتاب میں آپ نے یہ نام لکھیں تو تقریباً پچپن سال پہلے پبلش ہوئی تھی اس میں آپ نے یہ تمام چھتیس علماء کے نام لکھیں کسی بھائی کو مائک پر آنا ہو تو وہ ہینڈل کر لیں اصل میں نے ہینڈل اس کیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث سے مبارکہ پیش کروں جو نے کی تمیزی کی اور امام حاکم سے جو میں نے چار روایتیں آپ کو بیان کری ہیں وہی وہ چار روایت بیان کرنے کے لیے میں نے آپ ہینڈ ہینڈل کیا تھا کسی بھائی کو اس پر کچھ کہنا ہو تو وہ ہینڈل کر سکتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ کوئی روم میں ہے جناب یا سب کے سب جا کر سو گئے ہیں آپ ہیں گوال پہ فجاد احمد فیاب بھی ہیں مائک پر آنے والے کوئی ہیں ایڈمن بھی میرے سے نظر تو کوئی نہیں آ رہا ایڈمن اچھا لور بھائی ہیں ایک ایڈمن ہے آ جناب سجاد احمد آ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنا صدای رضا بھائی میں نے عرض کرنی تھی پتہ نہیں میں غلط ہوں یا صحیح ہوں یہ تین چار دن ہو گئے نہیں یہ میں یہ سن رہا ہوں کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے اور یہ وابیوں کے ساتھ اور یہ خادم رسول بھائی جو ہیں وہ یہ کروا رہے ہیں وہ خادم رسول جائیں وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور یہ اپنا اس طرف جو مناظر لا رہے ہیں وہ شیعہ مناظر کو لا رہے وہ سولت جو ہے اس کو لا رہے ہیں اس میں کیا میرے خیال میں تو یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ بھابیوں کے لیے وہ سولت کو لائیں اپنا خود کوئی اپنا بریلوی مسلق کا یا انفی مسلک کا جو آدمی ہے وہ عالم دین ہیں جو ان کو لائیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں پوچھوں گا کسی دوست سے چلو آپ آ ہیں تو میں آپ سے یہ میں نے ارد کیا ہے کہ اگر اس میں کوئی خاص وجہ ہے جی یا انہیں کو معلوم ہوگی یا جیسے بھی ہے بہرحال میں نے یہ ارد کرنی تھی آئیے آپ آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سجاد بھائی دیکھیں وہ ہماری طرف سے نہیں ہے سولت سولت کا انڈیویژلی اس کا ایک چیلنج ہے جس کو خادم بھائی نے ان کے سامنے رکھا ہے بس ان کا اتنا کام ہے کام تھا کہ انہوں نے وہ انڈیویژل چیلنج جو سولت کی طرف سے ہوا تھا وہ آپ نے یہ خادم بھائی نے بابریوں تک پہنچایا بس آپ کا خادم بھائی کا اتنا کام تھا یہ نہیں ہے کہ وہ خادم بھائی ہے نا کو اہل الب جماعت یا حنفیوں کی طرف سے نا اس کو منازع کروا رہے ہیں یا وہ حنفیت کو یا ایرسنو جماعت کو ریپرنٹ کرنے ایسی بات نہیں ہے تو یہ وہاں بھی جو ہیں یہ غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے ऐसा होता तो फिर जाहरी बात है हम पे और सब भी बोलते रूम में कोई भी इस चीज को पता नहीं करता तो उसका अपना एक है और आज का नहीं उसका कई सालों से उसने ये चैलेंज दिया हुआ है उसने वही चैलेंज आकर दोबारा इस रूम में आकर डरा दिया तो भाभीों को चाहिए कि उसको कबूल कर लें जैसा कि वो कहते हैं जनाब वो तो एक सेकेंड नहीं टिक पाएगा हमारे सामने तोहीद के टॉपिक पर اچھی بات ہے جناب آپ اس سے مناظرہ کر لیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹکتا نہیں ٹکتا ہماری طرف سے نہیں ہوگا وہ شیعہ حل کو ہی ریپرزینٹ کرے گا اہل تشریح کو ہی کرے گا حنفیوں کو یا اہل سنب و جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرے گا باقی رہ ہماری طرف سے مناظرے کے حوالے سے تو جناب مناظرہ ہم میں تو ابھی نہیں کروں گا اب میں ابھی اس کے حق میں بھی نہیں ہوں ابھی ان سے مناظر کیا جائے صحیح نا? میرا تعلق اہل سنہ و جماعت حنفی بریلی مطلب سے ہم نے ربی نور میں ربی الاول میں ہم نے روم کھولا جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے اس وقت انہوں نے ہمارا جو مقصد تھا اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے حفیت پر روم کھول دیا ماشاءاللہ اللہ تو انہوں نے حنفیت کے خلاف انہوں نے روم کھولا تاکہ یہ اپنا روم بن کر کے ہمارے پیچھے لگ جائیں اور یہ میلاد النبی پیل ٹاپ پر نہ بنا سکیں وسلم اس وقت ہم نے دھیان نہیں دیا ہم ہاں اپنے کام کرتے گئے پھر یہ ان کی اور آگے بڑھتے گئے انہوں نے روزانہ کھولنا شروع کر دیا اور امام اعظم پر لان تان کری آپ کو پتا نہیں کیا کیا کہا, کہا. پھر اس سے آگے بڑھے انہوں نے امات المین ام المومنشی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بلزبانی زبانی کری اس روم مطلب کہ اپنے روموں میں نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے گساخی کری ایک بار نہیں کافی مرتبہ پھر ہمارے روم میں ایک دو مرتبہ ایک آیا اشر کے نبی مادر نبی کریم اسلام کو احتلام ہوا تھا کہ میں حدیث دوں گا اب تک وہ حدیث نہیں پیش کر سکتا پھر ہم نے ان کے خلاف روم کھولا ہم اس روم میں بھی آ کر بیٹھتے رہے کافی دنوں تک ان کو جوابات دیتے رہے ان کے ہر سوال کا الگ سے بھی ہم نے روم کھولا بابیت ابن عبدالوہاب نجدی ورس اسلام اور اس طرح کا ہم نے روم کھولا وہاں بھی جواب دو یہ بھی روم کھولا ہوا بھی تو یہ ہم نے پھر ان کے خلاف روم کھولا میں حق میں کیوں نہیں ان سے مناظر کرنے کے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی ان کو پوری طریقے سے ہم ایکسفوز کریں وہابیت کو وہابیوں کے ایک ایک پہلو کو ان کی فقہ ان کے عقائد ان کے اعمال ان سب سے ہم لوگوں کو آگاہ کریں دیکھیں مناظرہ ہوتا ہے مناظرہ ہوا ہار جیت تو ہوتی نہیں اس میں اور پھر بات ختم جاتی ہے ہم بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے وہ بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے کچھ نہیں ہوگا پھر بات ختم ہو جائے گی سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے پھر تو میں نہیں چاہتا کہ یہ مناظر ہو کر بات ختم ہو شروع انہوں نے کیا تھا جاری رکھ کر جاری ہم رکھیں گے جب تک یہ ہم سے آ کر معافی نہیں مانگتے اپنی گستاخیوں کی توبہ نہیں کرتے اس وقت تک ہم ان کے خلاف روم بند نہیں کریں گے مناظر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جاہلوں سے ایسے گستاخوں سے مناظرہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تو نہیں کرتا کوئی اور روم میں کرے کو جو بندی عالم عادت کون سے مناظر کرے میں, میں نہ اس مناظر میں بیٹھوں گا نہ آؤں گا میں تو اس ایسے لوگوں سے ان لوگوں سے تو خاص طور ابھی تو مناظر کے حق میں نہیں ہوں ان کو جب پوری طرح ایکسپوز کر دیں گے اس کے بعد ان سے مناظرہ بھی کر لیں گے یہ کون سے انہوں نے کچھ آتا ہے ان کو یہ روم میں بیٹھ کر تو ابھی اب ہم بیٹھے ہیں کسی ٹاپک پر ہم بات کریں تو یہ اس ٹاپک کا جواب تو دے پاتے نہیں ہمیں تو یہ مناظرہ کیا کریں گے ہم سے لیکن ہم نہ میں تمجن بھائی یا کوئی اور جو مائک پر آتے ہیں ہم کوئی عالم نہیں ہے راشد بھائی ہو گئے دوسرے ہو گئے ہم عالم نہیں ہیں طالب علم بھی نہیں ہم ہم اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں مانتے جب یہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتے اگر ہم نے یہاں پر کسی عالم کو لا کر بٹھا دیا ان کے سامنے تو کیا کریں گے یہ مفتی انیق قورشید صاحب سے بھی تو انہوں نے مناظرہ کیا تھا کیا ہوا اس کا دنیا آج جانتی ہے یو پر اس کی ویڈیوز موجود ہیں کیا حال ہوا ان کا اس سے پہلے یہی طالب شیطان تھا اس نے علامہ اشرف سیالوی صاحب کے ساتھ انہوں نے اس نے مناظرہ کیا تھا کیا ہوا تھا اس مناظرے میں مو کی کھائی تھی یا نہیں کھائی تھی اس پیل ٹاپ پر وہ بھی چھ گھنٹے زیادہ وہ مناظرہ میں سنا تھا وہ تقریباً چھ سات سال ہوگا میرے وہ پوری پوری ویڈیو موجود ہے اچھا شیالی صاحب کی ویڈیو موجود ہے مناظرے کی میرے پاس قریشی صاحب کے مناظرے کی ویڈیو موجود دونوں دونوں میں حال دیکھ لیں آپ ان دونوں یہ وہاں بھی نہیں بے ایک مناظرہ ہوا تھا ڈاکٹر اشرف جرعی صاحب سے مناظرہ تھا کسی اور کے ساتھ اس نے اپنی جگہ پر مناظرے کے دن وہ طالب شیطان کو لیا کہ جناب آپ اس سے مناظرہ کریں طالب شیطان سے مناظرہ کریں میں صدر بنوں گا میں عرد نے کہا بھائی تین مہینے ہو گئے تم سے بات ہو رہی ہے تم ہمیں مناظر کا چیلنج دے رہے ہو ہم نے تم سے مناظرہ چینج کر لیا تم اس وقت تقریریں کرتے تھے اعلان کرتے تھے کہ جناب مناظرہ میں کروں گا کوئی ہے بریلیوں میں تو سامنے آئے کوئی ہے بریلیوں میں سامنے آئے اب میں سامنے ہوں آؤ میرے سامنے بیٹھو نہیں جی تعلب و شیطان سے آپ اینا منازہ کریں کافی دیر تک یہ بحث چلتی رہی جب وہ نہیں مانے تو حضرت نے کہا کہ چلو اسی کو لے آؤ تالب و شیطان نے کہا تو آ جا بھائی آ مناظرہ منازہ کر لے تو وہ پھر اس سے پکڑ گئے وہ لوگ کہ ہم نے منازہ ہی نہیں کرنا ہم نے منازہ ہی نہیں کرنا چلے گروں, گئے رو بھاگ گئے وہ یہ حال ہے ان لوگوں کا یہ ہماری بات کے جواب دینے کے تو لائق نہیں ہے اگر ہمارے علماء سامنے آ کر بیٹھ جائیں تو یہ بھاگتے ہیں پھر الٹے پاؤں یہ شیر کیوں بنے ہوتے ہیں بیسکلی ہمارے لوگ ان سے سوالات نہیں پوچھتے ان کو جواب دینے میں لگ جاتے ہیں کوئی انہوں نے اعتراض کرا پھیکا حانا فی پر ہدایات پکڑا ہو دور مختار پکڑا ہو آرامگیری پکڑا ہو ہمارے لوگ یار وہ اس نے یہ یہ اعتراض کیا ہے اس کا جواب دینا ہے ہمیں لازمی کیوں جواب دیں بھائی ہم ان سے بولو آئے ہمارے سامنے عبارت پڑھے اس کی ٹرانسلیشن کرے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے پھر ہم سے جواب لے لے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنا دکل کرتے ہیں عبارات کو پیش کرنے میں مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے عوام کے سامنے بیان کچھ اور کرتے ہیں تو بالکل بھی کسی بھی بھابھی کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں الٹا آپ اسے سوال پوچھیں اس سے پوچھیں پورا ریفرنس سے پوچھیں کیونکہ ان کے پاس ہوتی ہے صرف پاکٹ بکس یہ اسی میں سے پڑ کر آ بتائیں گے آپ ان سے بولیں کہ جناب تم یہ حدیث پڑھ لو ذرا اس حدیث کا پورا حوالہ دو تو یہ کبھی بھی نہیں دے پائیں گے اس حدیث کا حوالہ بھاگ جائیں گے آئیں بائیں چائے کرتے رہیں گے تو تھوڑا سا پڑھیں مطالعہ کریں سیکھیں کہ کس طرح سے سوال کیا سوال کرنا ہے کس موقع پر تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے یہ خود بھاگنے, بھاگیں گے آپ سے یہ جس دن آپ نے ان سے سوالات کرنا شروع کر دیے یہ اس دن آپ سے بھاگیں گے آج بھی آشر آئے تھا انگلش کیٹیگری میں تو وہاں کے لوگوں سے پھر کہنا تھی پر میں اور تموجن بھائی نے ہینڈس کرا تو کہتا جناب تمجن کو مائک پڑھنی یا تم مائک پڑھنی, تم مائک پڑھنی تیری میں نہیں سننی ہاں سدا تم آ تم سے بات کر ہم نے پھر آ کر وہی مطالبہ کرا کہ جناب آؤ تم نے جو نبی کریم علیہ وسلم پر الزام لگایا تھا کہ مادہ نبی کریم علیہ وسلام کو احتلام ہوا تھا تو آ کر وہ حدیث دو ہمیں تو بیٹھا رہا نیچے پھر ٹیکس میں کبھی تمجن بھائی کو معذاء کبھی کچھ کبھی کچھ پرسنل اٹیکس تمجن بھائی کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ لان لاج سنگھ بھائی وہاں سے بھی بھاگ گیا اور برقع پہن کر آیا تھا نام پہلے اس کا نکتا آشر اب وہ عطا کے نک سے آ رہا ہے اب پہل ٹاک پر وہ اتا کے نک سے آ رہا ہے تاکہ لوگ جو عام لوگ ہیں عام سننی ہیں وہ اس کو جنا پہچان نہ سکیں اس سے حدیث کا مطالبہ نہ کر دیں احترام والی کا اس وجہ سے وہ برقع پہن کر آ رہا ہے لوگوں نے سوال پوچھیں آپ جب بھی کوئی وہابی آپ کو نظر آئے تو اس سے پوچھیں ہاں تو وہی دیکھیں یہ لوگ اپنے ہی نظریے سے حدیث پڑھتے ہیں نا تو خود یہ نا اس کا مطلب نکال لیتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہوگا اگر اپنے نے کسی نزدیک سے وہابی سے سنا بھی نہیں ہوگا تو یہ خود بخود اس سے یہ مسئلہ نکال لیتے ہیں کہ جناب ایسا کہا ہوگا ایسا ہے اس کا مطلب جیسے کہ اس نے وہ منی کے حوالے سے حدیث پیش کی بخاری کی اور کہتے جناب دیکھیں نبی کئی مسلم کو احترام ہوا تھا یہ حدیث بتا رہی ہے ورنہ پھر منی کہاں سے آئی اب نے خود اس کا یہ اپنا اب اشتہاد کہیں آپ اس کو شراک کے اپنی عقل سے اس نے جو سمجھا حالانکہ اگر آپ بخاری کے وہ باب پڑھیں اس باب میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو منی ہے وہ عورت کی طرف سے ہے مطلب کہ عورت کی ہے وہ عورت کی فرض سے نکلنے والی منی کے حوالے سے مطلب کہ وہ باب باندھا تھے اس کے نیچے پر یہ حدیث سے نقل کری ہے اور اس نے جناب بغیر نہ باب صرف اس کے بعد جناب پاکٹ بک تھی پاکٹ بک میں اس نے حدیث پڑی اپنی طرف لگا جانا نبی کریم السلام کو احترام ہوا تھا معذ اللہ سما معذ اللہ من گڑک تشریف یہی حال تمام بہاویت کا ہے تو ان سب سوال پوچھیں جب بھی آئیں ان سے سوال پوچھیں اللہ ان کو ہدایت دے جناب ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں ہدایت دے اگر ان کے نصیب میں ہے تو نہیں ہے تو اللہ تعالی ان کو اللہ ہی خبر لے گا ان کی نہیں بد کیا کر رہے ہم کیا بدا کریں گے آحا تو نکلتی ہے نا جب نبی کریم علیہ شاخ رات السلام کی شان میں آپ گسا کی سنیں امن ممنین کی شان میں غصہ سنیں ادی اللہ تعالیٰ نا امام اعظم کی شان میں آپ گسا کی سنیں تو جناب آپ کے دل سے ایک آہا تو نکلتی ہے نا اب وہ چاہے آپ کی زبان پر ان کے لیے بدوا نہ ہو لیکن دل تو آپ کو یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نگارک کرے لانا تو ایسے لوگوں پر کہ جو ایسے الفاظ نبی کریم علیہ صلاح اسلام کے حوالے سے بولتے ہیں یہ جی تو ہر کسی کے ہر مسلمان کے سعید عقیدہ سنی کے دل سے نکلتی ہے آحت تو سنتے بھائی کسی کو مائک چاہیے ہو کوئی بات کرنی ہے اسی حوالے سے تو وہ ضرور اپنا ہینڈل کرے <laughs> محبت کرو نفرت نہ کرو معزم کبیر امام تبرانی کی کتاب ہے اس میں سے میں نے حدیث پڑھی تھی نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور اپنے بڑوں کے حق کو نہیں ادا کرا تو وہ ہمارے طریقے پر نہیں وہ ہمارے طریقے پر نہیں اب آپ دیکھ لیں یہی حال واویوں کا ہے ظاہر کچھ ہے باتیں ان کا کچھ ہے حنفیوں کے سامنے آئیں گے جناب ہم تو امام اعظم کو اچھا کہتے ہیں جناب ہم تو ان کو اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے جناب وہ اچھے عالم تھے اور ایسا تھا ویسا تھا اور پیٹ پیچھے جناب ان کو پتا کیا آپ نے ریکارڈنگ سنی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے سب نے ریکارڈنگ سنی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ میں محمد بھائی آپ سب نے ریکارڈنگ سنی ہے مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہا اب یہ امام اعظم کے خلاف روم کس نے بولا ابتدا کس نے کریں یہ نفرت پھیلانا نہیں تو کیا ہے یہ, یہ, یہ نفرت پھیلانا نہیں تو کیا ہے یہ وہ بھی جھوٹ کا سارا لے کر تہمت کا سارا لے کر جناب ہدایہ میں لکھا ہوا ہے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں میں تم نے یہ لکھ دیا ہے فکہ حنفی ہیں فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے اور جس کا تعلق فکہ حنفی سے ہے بھی نہیں وہ بھی فکہ حنفی کے سر پر کیوں بھائی کام ہی بہابیت کا دوسرا نام ہے نا وہ نفرت پھیلانا ہے فتوے لگانا ہے شرک کے اور پھر قتل کرنا ہے مسلمانوں کو اس دن ٹمجن بھائی نے بھی آپ کو حدیث مبارکہ سنائی تھی ابوداؤ شریف کی حدیث ہے نبی کریم علیہ صلاح و السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے عید کے پیچھے سے ایک کام آئے گی شروع میں وہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے کچھ سونا دیا اور آپ نے اس کو تقسیم کرا تو آپ نے کچھ نجت کے لوگوں کو بھی تقسیم کرا ان کی دل تو صاحب نے کہا سلّہ ہمیں آپ نہیں دے رہے ان کو دے ہیں تو نبی کریم السلام راحا ہے کہ میں ان کی دل دلجوئی کے لیے انہیں دے رہا ہوں میں تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کی خصوصی بتائیں کہ اس کی بویں طرح ہیں اور اس کا سر مطلب اس کا حلیہ بتایا گیا اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ ونصاف کریے عدل کری نبی کریم السلام میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا پھر ایک صاحبی نے کہا کہ مجھے ایجاد دے میں وہ قدر کروں تو راگید کہتے ہیں غالباً وہ آ رہے تھے ولی ولیدی اللہ تعالیٰ نئے لیکن اس کو نماز پڑھ دیکھا تو واپس آ گئے پھر دوسرے گئے جیس اللہ مجھے ایجاد دے میں اس کو قتل کرتا ہوں تو وہ جب تک گئے تو وہ جا چکا تھا نبی کریم ہمارے اشواس نے فرمایا کہ اس کے پیچھے سے ایسی قوم آئے گی کہ جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا جو قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑیں گے میں اگر ان سے ملاقات کروں ان کو قومیات کی طرح ان کو قتل کر دوں یہی انہوں نے کرا ہے وہ سلطنت عثمانیہ جس کو چاروں طرف برطانیہ نے گھیرا ہوا تھا برطانوی سازشوں نے جنگوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا اس پر لمے وہابیوں نے برطانوی سپائے ایجنٹ سے مل کر اس پر حملے کرے پیدر پہ اور سلطنت برطانیہ کو ختم کرا آپ بتائیے نا حدیث آپ نے سن لی وہابیوں کا آپ نے عمل سن لیا دیکھ لیا سن لیا کہ کافروں کو چھوڑ کر ان کو چاہیے تھا کہ صدر عثمانوی سے مل کر یہ ان کافروں سے لڑتے انہوں نے ان کافروں لڑنے کے بجائے ان کافروں سے مل کر انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کرا ایک اسلامی حکومت کو انہوں نے ختم کرا صرف کس لیے صرف دولت کے لیے حکومت کے لیے پیسے کے لیے, پیسے کے لیے نام کے لیے بس کتنی سی بات یہی کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہی کچھ ہندوستان میں ہوا سب کا موٹو ایک ہی تھا سومالیہ میں دیکھنے آج کیا ہو رہا؟ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہیں کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے وہی جو سعودی عرب میں مزارات کے ساتھ ہوا وہی آج صومالیہ میں وہابی شہاب غالباً ہے وہاں کی جو تنظیم ہے عالمان شہاب نام ہے تو وہ یہی کر رہی ہے سومالیہ میں شاہباب اچھا یہی آج ہو رہا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کرام کے مزارات علماء کے مزارات کو دھایا نہیں جا رہا بلکہ قبروں کو کھود کر ان کے جو ہڈیاں ہیں یا جسم ہیں ان کو نکال کر باہر پھینکا جا رہا ہے مطلب بالکل حسی سے ان کے مزاح کو ختم کر دیا رہا ہے جسموں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے واضح حدیث عمارکہ ہے کہ قبر کے حوالے سے نہ اس پر بیٹھو نہ اس پر چلو کیونکہ اس سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے یہ نہیں لکھا کہ جناب یہ گناہگار ہے تو اس کی قبر پر بیٹھنا جائز ہے تو نیک کی قبر پر بیٹھنا جائزے مطلقاً فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھو نہ چڑھو نہ ان کی بے حرمتی کرو کیوں کیونکہ اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے آپ کا کہاں گھومتا ہے جناب سوری صاحب مزارات صحابہ مزارات اولیا کو اگر کوئی ڈیفینڈ کرے تو آپ کو لگتا ہے کہ جناب ہم صرف قبر کے آس پاس ہی گھومتے ہیں آپ لوگوں کا کہاں گھومتا ہے مسلمانوں کو صرف کا فتوا لگانا ان کو قتل کرنا فکہ تو جناب یہ تو یہ تو صرف ایک مسئلہ ہے نا سنل لائن بھائی صرف یہ ایک ہی مسئلہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سے مسئلے ہیں جناب اس سال اگر آپ نے اخبار پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علماء اہل سنت نے حکومت پاکستان کو لاس وارننگ دی ہے کہ اگر آئندہ حضور دا گن بخش علی حجوری رحم اللہ علیہ کے عرص پر تمام پاکستان کے مزارات سے یہ چرسی بھنگی موالی یہ ڈھول بجانے والے ان سب کو ہٹایا نہیں گیا ان کو ختم نہیں کیا گیا مزارات سے تو اہل سنت و جماعت کی علماء اور عوام خود یہ قدم اٹھائیں گے اور ڈھول بجانے والوں کے ڈھول پھاڑیں گے چرسیوں کو اٹھا کر پھینکیں گے ماریں گے ان کو اور تمام خرافات جو آج مزارات پر ہو رہی ہیں ان کو ختم کریں گے اور یہاں تک کہا کہ وہ جو وزرا جو ان ڈول کی ٹاپ پر آ کر جو مزاروں پر یہ چادریں اور چڑھاتے ان کو بھی ہم روکیں گے کہ جب یہ ایسے فیل کو روک نہیں سکتے ان لوگوں کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مزارات پر آئیں एक्सप्रेस अखबार में आ चुका है ये फतवा भी छाया हो चुका है और लास्ट वार्निंग दी जा चुकी है पाकिस्तान की हुकूमत को ये सब पिटेंगे आप देख लें अगर इस साल इन्होंने नहीं करा तो ये चर्सी भंगी ये ढोल बजाने वाले یہ تمام جو اوقاف کے نا یہ مزارات کے پیسے کھانے والے اوقاف کے یہ کیا کہوں اب اس کو میں مال کھانے والے یہ سب کے سب آپ دیکھیے گا کہ نیکسٹ ایئر یہ کس طرح بری طرح یہ نا زدید و ہو کر نکلیں گے مزارات سے ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اب انڈر تو کریں ہمارے مزارات کو آپ علما سنیں کینڈر تو کریں پھر دیکھیں وہاں سے بے حیائی اور یہ سب چیزیں کس طرح ختم ہوتی ہے یہ ڈھول باجے یہ سب یہ کس طرح ختم ہوتے ہیں جو یہ تماش بین بیٹھے ہوئے ہیں مزارات پر یہ جاری پیر بن کر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مزارات پر ان کو بھی کس طرح ہٹاتے ہیں ہم لوگ اس کا کہنا جناب کہ سنی ہی پیتے ہیں جناب میں تو جاتا ہوں میں نے آج تک کسی سنی عالم کو مزار پر بیٹھ کر چرس پیتے بھنگ پیتے نہیں دیکھا میں نے یا ڈھول بجاتے نہیں دیکھا نہ ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے صحیح ہے نا یہی داتا دربار ہے جائیں آپ جمعرات کے دن ٹرور میں دادا بکیوں کیونکہ آپ کو مسجد کے صحن میں وہاں پر جمعرات کے دن خصوصا اور اتوار کے دن بے شمار علماء کے بیانات ہوتے ہیں وہاں پر مختلف جگہوں پر از دہور کے بعد اثر کے بعد مغرب کے بعد سوال و جواب کے سیشن بھی ہوتے ہیں وہاں پر مسجد کے اندر بھی ہوتے ہیں مسجد کے باہر بھی ہوتے ہیں مختلف علماء کے علماء النت کے وہاں پر یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دی جاتے ہیں بڑا اچھا ماحول لگا کہ پاکستان کے میں کہتا ہوں کہ ہر مدار پر اس طرح کے علماء رسنت بیٹھے اور وہاں پر لوگوں کو بتائیں کہ مزار پر حاضری دینے کے آداب کیا ہیں سائن بورڈ پر لکھ کر لگائے جائیں کہ اس, اس طرح لگائے جائے اور کسی نے اس خطاب کیا تو اس کو تھکے ڈنڈے مار کر اس کو باہر نکالا جائے گا امام اہل سنت نے جو مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ کہا ہے کہ مزار پر آپ جائیں پائتی کی جانب سے جائیں آپ جہاں پر ان کا چہرہ وارکا ہے اس کی طرف گا کھڑے اس طرف جا کھڑے ہوں اور چار قدم پیچھے کھڑے ہوں بالکل مزار سے لگنے کی ضرورت نہیں ہے چار قدم پیچھے کھڑے ہو جو پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے آپ نے ان کے وسیلے دعا مانگنی ہے ایسا روابط کرنا ہے کریں اور الٹے قدم واپس آ جائیں ڈیٹ سیٹ اور کچھ نہیں ہے کچھ نہیں کرنا آپ نے وہاں پر یہی صحیح طریقہ ہے جی علیہ سنت نے لکھا اور دوسرا عورتوں کا مزارات کا جانا بالکل بند ہونا چاہیے آلہ حضرت نے کتاب لکھی ہے اس پر عورتوں کے مزارات پر حاضر دینے کے حوالے سے کئی روایات تو کہا کہ عبارت آپ نے پیش کری کہ تو کہاں نے اسے حرام کرا دیا ہے ان عورتوں پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور مزار پر حاضر دینے اور سارے مزار کی لانت پر دیتے ہیں وہ لوگ اس عورت پر کہ جو گھر سے نکل کر عورتوں کو اگر ایسا ثواب کرنا ہے تو وہ گھر بیٹھے کریں ان کا گھر میں ہی ان کی عبادت ہے جب نماز ان کی گھر میں ہے تو باقی اعمال بھی وہ بیٹھ کے گھر میں کریں کسی کو ایسا ثواب کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے اسارے ثواب کریں مزار پجانے کی ان کو کوئی اجازت نہیں ہے چاہے کتنا بھی پردہ کر کے چلی جائیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے اللہ کرے پاکستان کی حکومت کو اوقاف والوں کو کی عقل میں آ جائے وہ راماء رسول کی باتوں کو مان جائیں ورنہ یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو قدم اٹھانا پڑے گا اولاما رسول بہت ہو گیا کافی برداشت کر لیے اولاما نے دیکھیے نا ہم سنی, سنی لینڈ بھائی ہم بھی تو ہیں نہیں کہ اٹھائے ڈنڈے اٹھائے, اٹھائے اسلا اور پہنچ گئے قبضہ کرنے کے لیے اور جلا دیا بم لگا دیا اڑانے کی کوشش کری مزارات کو ایکسپریس یوز پڑا ہوگا نا ابدرمان بابا کے مزار کو اڑانے والے کے ساتھ کیا ہوا اور ایک اور تھے نا کیا نام تھا ان کا جن کے بزارات کی بے حرمتی کرنے والے دس افراد جو فالش کا اٹیک ہو گیا تھا کیا نام تھا ان کا کسی کو نام یاد ہے تو جناب بم سے نہیں اڑ نا بلکہ جس نے بم لگایا تھا وہ تو پاگل ہو گیا وہ شخص تو پاگل ہو گیا اور دوسرے مزار پر جو انہوں نے بے حرمتی کری مزار کو بند کرا تو وہ دس کے دس لوگ فالش کا ٹیک میں گرفتار ہو گئے اور ڈاکٹر نے ان کو لا علاج قرار دے دیا ہے ایکس نیوز آپ جا پڑھیں یہ خبر چھپ چکی ہے پہلے ہی اولیاء کرام کے مزارات کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کے زلزلے سے سبق سیکھ لیں جس زبزے میں کوئی چیز نہیں بچی وہاں پر اولیاء کرام کے مزارات ویسے کے ویسے صحیح اور سالم کھڑے ہوئے تھے تو یہ اولیاء کرام کے اور مزارات بنانے کے حق میں دلیل ہے جس طرح کی بے حیائی وہاں پر پھیل گئی تھی اللہ تبار تعالیٰ نے وہاں پر جو زلزلہ اللہ کی طرف سے جو آیا تو اس میں کوئی چیز نہیں بچی آبادیوں کی آبادیاں اٹ دی گئیں پہاڑ اٹ دیے گئے ان آبادیوں پر لیکن اللہ کے ولیوں کے مزارات ویسے کہ ویسے کھڑے رہے کچھ نہیں ہوا ان مزارات کو جس وقت یہ ہوا تھا اس وقت کئی تصویریں آئی تھی اولیاء کرام کے مزارات کی یہ فلا مزار بھی صحیح فلا مزار بھی صحیح ہے فلاں مزار بھی صحیح ہے صحیح ہے آ جائیں میم السلام علیکم یا سدا رضا بھائی دیکھیں یہ جو آپ کہانیاں سنا رہے ہیں نا کہ زلا مزارات بچ گئے باقی سارے گھر گر گئے اس کا مطلب مسجدیں بچ گئی ہوں گی ساری ان مسجدوں میں جو قرآن رکھے ہوئے تھے وہ بھی بچ گئے ہوں گے وہاں کچھ جلا نہیں ہوگا کچھ پھٹا نہیں ہوگا صحیح مزار زیادہ اہمیت ہے اللہ نے اس لیے مزاروں کو بچا لیا مسجدیں اور قرآن وغیرہ سب تلف ہو گئے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا یا تو آپ دلیل دیں کہ جناب مسجدیں بھی بچ گئیں قرآن بھی بچ گئے اور نظار بھی بچ گئے تو میں مان لوں اکثر شیعہ حضرات اس روم کے اندر بیٹھتے ہیں میں نے سنا بھی ہے کہ جناب وہاں نے جو ہے جند البقی کے اندر بلڈوزر چلا دیے اور ان کے قبریں مسمار کر دیں تو یار کا قبریں کیوں مسمار ہو گئیں بلڈوزر خراب ہو جاتے ہیں بلڈوزروں کے پرت چوڑ جاتے کیا وہ جو صحابی تھے یا جو شیعہ کے جو بزرگ تھے ان کی قبروں پہ بلڈوزر چل سکتا ہے اور وہ مسمار ہو سکتی ہیں لیکن مزار جو ہے یہاں کے وہ سارے بچ سکتے ہیں یا کوئی ایسی دلیل ہیں جو عقل قبوری کرے پلیز شکریہ بہت بہت شاید شعیب صاحب آپ اپنی عقل پر ماتم کریں پہلے تو صحیح ہے نا بلڈوزہ پھیرنا یہ انسانی فیل تھا اور زلزلہ جو تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم احسان فرمایا کہ اللہ تبہ تعالی کے نزدیک مومن کی مرتبہ جو ہے یہ دوسرا لفظ کیا استعمال ہوا حدیث میں مومن کا کیا لفظ ہوا ہے مومن کی عظمت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے مومن کی عظمت وہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے اگر اس زلزلے میں مسجدیں نہیں رہیں مسجدیں شہید ہو گئیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا مزارات بج گئے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا چونکہ نبی کریم اسلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی عظمت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے یہ لف مومن کے لیے ہوا ہے تو اللہ کے ولی کی کیا عزمت ہوگی سمجھ رہے جناب ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں پریکٹیکل سوچنا یا کل سے سوچنا یا آپ لوگوں کا کام ہے تو آپ بھی سوچیں اور آپ اس پر عمل کریں میں نے یہ نہیں کہا بریلوی از بیٹر دین خانے کعبہ لانا تو تم پر جو یہ ترجمہ کرے لفظ مومن یوز کرا ہے میں نے صحیح نا? اور حدیث میں لفظ مومن ہی آیا ہے تو دلیل آپ کو دے چکا ہوں. اگر آپ تو آپ کو تو دلیل دینا بیکار ہے نا یہ تو مسلمانوں کے لیے دلیل تھی یہ تو مسلمانوں کے لیے دلیل تھی اگر کوئی مسلمان یہ احترام کرتا اس کے لیے دلیل تھی آپ لوگوں کے لیے تو جو کہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ مسلمان بھی نہیں آپ لوگ تو آپ لوگوں کے لیے تو یہ کافی آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی درد اچھا جناب کہاں لکھا جناب <laughs> وہ میمن تھے ذرا مجھے حوالہ دیں گے دوستی دوستی صاحب ذرا مائک پر آ ذرا حوالہ دیں گے ہاں ایسے لوگ ہیں نا میں اکثر ایسے لوگ کہتا ہوں کہ جو لوگ مائک پر نہیں آتے اور صرف ٹیکس کے ہی بادشاہ بنے رہتے ہیں الحمد میں مانتا ہوں ان کو مومن بولو ہاں مانتا ہوں میں ان کو مومن پھر آگے بولو اب تم وہ لوگ جناب پھر کیا احمد رضا خان فاضر بریلی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی خانے کا افضل ہیں تم نے میرے منہ سے الفاظ سنے ایک تمہاری کراس آیا آ رہی ہے نا تم کہہ رہے ہو چلو تم کہتے تو مان لیتا ہوں میں صحیح نہیں جناب ایسے لوگوں کو جو ٹیس کے بادشاہ ہوتے ہیں نا ان کو ویسے بھی مقنس کہتا ہوں میں نہ عورتوں میں نہ مردوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں مقنس جو مائک پر آتے یا یو ٹیوب میرے پاس ہی چل رہا ہے آپ نے مجھے دے رہے ہیں پاکستان میں ویسی بینڈ ہے پاکستان میں ویسی بینڈ ہے یہ यूट्यूब और फेसबुक आए जना टिन भाई आप आए माइक पास सुनी लायन साहब आप भी बैठे मैं क्या कर रहे हैं जनाचे इतनी देर हो गई हमें बोलते हुए थोड़ा सा पानी वानी पीने में हाँ दोस्ती साहब अगर रिकॉर्डर हो ना तो वो रिकॉर्ड तो कर लिया होगा किसी ना किसी भाभी ने अब इसको दूसरे रूम में चला भी देना सही है और अपनी तरफ से मतलब निकाल कर और उसको फिर शैतान्वित करना फिर उसके साथ आ जाता मुजिम भाई السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وہ بیٹھے رہنے تھے بیچارے چارے قسم کے لوگ ہیں ان کو برقع میں بیٹھے رہنے دے یہ ہر بار کہتے ہیں آ جاؤ ان کا آج کل نیا نارا لگا ہوا آ جاؤ ہمت ہے تو آ جاؤ ہاں خیم یار رضوان تم بائک پہ کب آؤ گے یار دو چار ڈالر کا ایک مائک ہے تم وہ بھی نہیں لے رہے چھوڑو یار مائک پہ کب آسو یار آپ کو بہت یاد کیا جا رہا ہے جناب ہیں جی منہ میں پان اچھا اچھا میں پان ہے اچھا یہ بات بھی ہے جناب ان بےچاروں کے جو ہے نا دن پورا آج کل پان کھانا شروع کر دیکھ انچاروں کے سر میں دن پورے ہو چکے ہیں میرا مطلب ان بچاروں کے آپ کو پی ایم کرتا ہوں یار غلط لکھا ہے آپ نے تھوڑا غلط لکھا ہے آپ نے ایک سیکنڈ آپ کو پی ایم کروں اچھا تو کیا نہیں تاجی رام سب لوگ سوئے میں اچھا ہوں. لوگ سوئے میں, نیوز اینڈ ویوز میں بیٹھے ہوں گے لوگ او اچھا شادی <laughs> موجن آر روم رن کرو کیا مطلب اس کا یار رن کرو ارے ایم روم رن کرو اچھا اچھا اچھا اچھا تو رن ہے جناب اس کو میں کیا رن کروں آلریڈی رن ہو چکے میں اور کی کرا جناب ستائیس بندے بیٹھے تھے را تمہارا ڈائلگ یاد آتا ہے یار بتائیں اور چھولے بکنے والے نہیں تمہاری گھر اور چھولے بکنے والے نہیں ہے رانو کہ مطلب رانی تھا نا وائف بالکل صحیح گل ہے ان کو گل تو تھوڑی صحیح ہے جی شادی سب سنائیے یار بڑے دن ہو گئے آپ کی الٹی باتیں نہیں سنی تو آپ کو بڑا مس کر رہے تھے یار کہ وہ کہاں ہیں شادی سیدہ صاحب عجیب اور غریب قسم کی باتیں کرنے والے اللہ اکبر صاحب آپ ہیں آج آپ کے ڈیسنٹ آکر نے بڑی گالیاں دی ہیں یار بغیر کسی وجہ کے روم واویوں کے خلاف مشوری کرتا ہے کہ جناب میرے میرا ذکر ہے جناب مجھے واویوں کے روماروں کو بالکل کھٹے نہیں کر دیا نا تو آتا ہے آپ گالی رہتا ہے سرکار سرسرم کو تو وہ بےچارے کو لفٹ نہیں کرا تھا عجیب سی نہیں منتا کیا اس کی وہ ادھر کیا نام تھا درد سے بے وہابی والے روم میں اس نے گالیاں دی ہیں سرکار سروسلم کے خلاف یار یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی بتائیے پہلے میں, میں جو میں نے روم میں پیس کیا یہ لنک تو دیکھا نا پہلے لائن ہی دیکھو نا یار تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا اچھا اچھا اس کو فارورڈ کر دے آئیں لوگوں کو بس بل ہر میں کتنے اندخت ہے جیسے پڑے جائیں آپ اوہ ل جی جی ہاں وہ بدبخت انسان ہے یار وہ سخت قسم کا بدبخت ہے اللہ لیٹ نو گلٹی آف ایڈلٹری اور فار Ornications marry, but a woman similarly guilty or uh, an unbeliever, not let any but such man or an unbeliever marry such a woman to the believer such a big such a thing is forbidden a A had issues about islamic. جی السلام علیکم یار سموجن بھائی ابھی جو آپ نے یہ جو یوٹیوب کا لنک دیا ہے یہ میں نے دیکھا اور میرا ان چیزوں پہ خیر بلیو نہیں ہے کہ حدیث میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا جو چیز صحیح لکھی ہے وہ صحیح مانتے جس کو عقل مانتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے جس کو عقل نہیں مانے میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں بہرحال میں میں ایکسپٹ نہیں کرتا میرا آپ سے سوال ہے یار یہ جو ایشو بنا رہا ہے کہ احتلام ہوا یا نہیں ہوا تو اس میں ایسی کون سی بات ہے میں آپ کو ریفرنس کے لیے اگر یہاں پہ کوئی شیعہ دوست بیٹھا ہوگا ان کے روم کے اندر بھی میں نے اکثر سنا ہے کہ جناب جو بی بی فاطمہ تھیں ان کو پیریڈ نہیں ہوتے تھے کیونکہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کیونکہ پیریڈ جو ہے وہ ناپاکی اور ناپا جو ہے وہ کیونکہ یہ لوگ پاک لوگ ہیں ان کے پاس نہیں آتی تو آپ کو پتہ ہے کہ بی بی فاطمہ کے بچے بھی ہوئے ہیں نارمل انسانوں کی طرح زندگی گزاری ہے تو یار یہ چیزیں اور آپ جس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ یہ بہت زیادہ شیعہ سے قریب وہ نہیں عقیدہ کچھ پلیز اس کو کچھ واشنگ ڈالنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں ایک بہت بڑا فرق ہے وہ آپ اس کو سمجھیے کہ ہمارے نزدیک صرف اور صرف وعلیکم السلام انبیاء علیہم السلام جو ہیں نا وہ معصوم ہیں بس میری بات سمجھ رہے ہیں باقی صحابہ ہوں اہل بیت ہوں وہ معصوم نہیں ہیں حل البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان کی عبادت و تقویٰ کے لحاظ سے تو وہ الگ ایشو ہے ٹھیک ہے لیکن وہ معصوم نہیں ہیں میری بات آپ سمجھ گئے تو وہ ان کا جو نظریہ ہے وہ آپ ان سے پوچھیں ہم تو ان کا جواب نہیں دے سکتے آشر آیا تھا عشر نے خدی شریف پیش کی تو اس نے نہیں پہلے آتی اس کیا پھر اس حدیث پیش کی وہ حدیث کچھ اور تھی اس کا دعویٰ کچھ اور تھا اور پھر یہ بعد میں کہنے لگے چلو جی میں وہ حدیث ڈھونڈ ہم نے کہا چلے آپ حدیث ڈھونڈ لیں ہمیں بتا دیں مان لیں گے ٹھیک ہے اس کی ایک وجہ ہے معصوم ہونا دوسری چیز ہے جی میں بتا رہا ہوں آ رہا ہوں جناب رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جو ہے وہ شیتان کبھی اختیار نہیں کر سکتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سے دنیا میں ہر انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک پیدا ہوتا ہے اور میرے ساتھ جو فرشتہ پیدا ہوا تھا وہ مسلمان ہو چکے مسلم شریف کی عدیث ہے مسلم شریف کے اگر آپ جائیں